والسلام اما بعد یہ ابن تیمیر رحمہ اللہ نے موانع وعید بیان کیے کہ جب شریعت کسی گناہ پہ سزا کا اعلان کرتی ہے عذاب کا اعلان کرتی ہے حد قائم کرنے کا اعلان کرتی ہے تو کئی ایسے موانع ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ وعید نافذ نہیں ہوتی وہ بتانے کے بعد اب کہتے ہیں کہ اگر یہ سارے کے سارے اسباب معدوم ہوں یہ سارے کے سارے اسباب معدوم ہوں اور یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ سارے کے سارے اسباب کسی امام کے حق میں معلوم ہوں یہ جو امہ کلام گزرے ہیں جن سے اگر کسی فتوے میں غلط کوئی غلطی ہوئی ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ سارے کے سارے اسباب ان کے حق میں معلوم ہوں کوئی نہ کوئی سبب تو انہیں پایا جائے گا یا توبہ پائی جائے گی اس اخبار آخر وہ بھی کرتے رہے ہیں ایک ہوتی کسی خاص گنا پہ اس صخبار. عام طور پہ تو وہ بھی کرتے تھے نا نماز میں تو وہ بھی پڑھتے تھے اللہ عمین عظلم تو الفصیز علمن قطیرا ولا یا فرض المب اللہ اور ایسے ہی نیک اعمال بھی وہ کرتے رہے ہیں اور ازمیشیں بھی ان کے اوپر آتی رہی ہیں تو یہ ابن تم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ سارے اسباب معدوم ہوں اور پھر کہتے ہیں یہ معدوم اسی کے حق میں ہو سکتے ہیں جو بہت بڑا سرکش ہو بہت بڑا سرکش ہو اور وہ اللہ سے ایسے باغے جیسے اونٹ اپنے مالک سے باغتا ہے اونٹ جو ہے وہ تو اس خواہش میں رہتا ہے کہ اس مالک نے مجھے قید کیا ہوا ہے اور مجھے چھوڑے اور میں بھاگ جاؤں اسے تو ایسے اگر کوئی اللہ سے باگے اس کے حق میں ہی اسباب معدوم ہوں گے ورنہ یہ اسباب معلوم نہیں ہوتے کوئی نہ کوئی سبب ہر آدمی میں تقریبا پایا جا رہا ہوتا ہے اور اگر ان میں سے کوئی بھی سبب نہ پایا جائے پھر بھی وعید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس صلاح کا حقدار ہے یہ نہیں ہوتا کہ ضرور اسے صلاح دی جائے گی وعید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس سزا کا حقدار ہے اگر دینی ہو تو اگر اللہ نے اس سزا دینی ہو تو اس کی سزا یہ ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ضرور دینی ہے یہ معاملہ یہ ان کے اللہ کے سبت ہوتا ہے پڑھیے شیخ جب جب مندرجہ بالا اسباب معدوم ہو تو اس وقت وعید ثابت ہوتی ہے بالا جملہ اسباب معدوم ہو یعنی کہ نہ پائے جائیں جی ہم تو اس وقت وحید ثابت ہوتی ہے اور ایسے شخص کو سزا مل جاتی ہے مگر واضح ہو کہ یہ جملہ اسباب اسی شخص کے حق میں معدوم ہوتے ہیں جو سرکشی و بغاوت میں حد سے تجاوز کر چکا ہو اور اس کی مثال راہ فرار اختیار کرنے میں بالکل اسی طرح ہو جیسے کوئی اونٹ گھر والوں سے بھاگ گیا ہو کسی فعل قبیح کے ارتقاب میں جو وعید یعنی کہ سزا عائد کی جاتی ہے اور اس کا مطلب اور یہ اور کاٹ دیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کام اس سزا کا موجب ہے ہاں یہ کام جو ہے اس سے یہ سزا ملے گی جی یہ مطلب ہوتا ہے جی اور اس سے ظاہر ہوتا, ہوتا ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے اور اس سے ظاہر ہوتا, ہوتا, ہوتا ہے کہ وہ فیل شران حرام اور ہاں وحید کا مطلب یہ ہوتا ہے وحید کا ایک تو مطلب ہوتا, یہ پتا جا چل جاتا ہے کہ یہ کام جو ہے بہت خطرناک ہے حرام ہے نہیں کرنا چاہیے اور دوسرا یہ پتا چلتا ہے کہ اس کے اوپر اگر سزا ملنی ہوئی تو یہ سزا مل،, مل سکتی ہے لیکن یہ نہیں کہ ضرور یہ نہیں جی ہاں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو شخص بھی اس فعل کا مرتکب ہو اسے سزا دینا اسی طرح واجب ہو جس طرح سبب کے پائے جانے کی صورت میں مسبب کا وقوع ناگزیر ہو یہ یہ دیکھیں جس طرح سبب کے پائے جانے کی صورت میں اس کو کاٹتے جائیں جس طرح سبب کے پائے جانے کی صورت میں مسب کا بکو ناگزیر ہوتا ہے یہ کاٹ دے یہ مترجم نے اپنی طرف سے یہ اضافہ کیا ہے اب پڑھے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو شبد اس سیل کا منتخب ہو اسے سزا دینا اسی طرح واجب ہو اسی, طرح اسی طرح بھی کاٹ دیں اسے سزا, اسے سزا دینا واجب ہو اسے سزا دینا واجب ہو تو یہ بات, تو یہ بات درست نہیں ٹھیک ہے اس لیے کہ مسبب کا وقوع شرط کے پائے جانے کے ساتھ مشروط ہے اے مسبب کے نیچے آپ لکھ لیں آسانی کے لیے سزا کیونکہ مسبب کا کئی ساتھیوں کے ذہن میں فوری طور پہ نہیں آتا سزا وعید مسبب سے مراد یہ اس لیے کہ مسبب کا وقوع شرط شرط کے نیچے لکھ, لکھ لیں وہیں حرمت کا علم ہونا شرط وہ ہم نے پڑی نہیں تھی حرام ہونے کو اشارہ کر لیں ورنہ آپ یعنی کہ شاید سمجھ نہ سکیں بھارت کو اپنے اس لیے کہ مسبب کا وقوع اس لیے کہ مسبب کا وقوع شرط کے پائے جانے کے ساتھ مشروط ہے اگر شرط موجود نہ ہو تو مسبب بھی نہیں پایا جائے گا اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ وہ کا ثبوت اس صورت میں ہوتا ہے جب منگانے میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو ہاں جی تو اس کا مطلب ہے دو چیزیں چیزوں ہی. سزا ملنے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے نمبر ایک شرط اور وہ کیا بولیے علم ہونا اور نمبر دو کے کوئی معنی نہ ہو مونے کیا ہیں توبہ استفار وغیرہ یہ چیزیں نہ ہوں تو یہ دو چیزیں نہ ہوں تب جا کے وہ سزا ملنے کا خطرہ ہے یہ دو چیزیں نہ ہوں تو چلے جمعے میں سے کوئی بھی موجود نہ ہو مگر یہاں تو معنی موجود ہے کسی حدیث پر ترک عمل کے تین وجود مندرجہ بالا مسئلے کی توضیح یہ ہے کہ جو امام یا عالم کسی حدیث پر عمل نہیں کرتا تو یہ تین حال سے خالی نہیں ہاں ترک عمل جو عالم دین کسی حدیث کو ترک کر دیتا ہے تو ایسے علماء تین طرح کے ہو سکتے ہیں نمبر ایک وہ کہ جن تک حدیث پہنچی نہیں انہوں نے کوشش کی کہ ہمیں کوئی دلیل مل جائے کسی فتو دینے سے پہلے کوشش کی دلیل مل جائے حدیث مل جائے لیکن انہیں نہیں ملی تو اب انہوں نے اگر حدیث کو ترک کیا ہے تو اس میں کیا کوئی کال ہو سکتا ہے ملی نہیں تو اس نے تو یہ وہ ترک ہے یہ ترک کی وہ قسم ہے جس میں سب کا اتفاق کیا کہ یہ جائز ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے ترک کی قسم دوسری یہ ہے کہ انہوں نے تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن حق اس کا ادا نہیں کیا یہ کچھ علماء ان کے ہو سکتے ہیں یہ ضروری نہیں کہ چار ہے اماں کا آپ کے ذہن میں آئے کچھ علما ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے تلاش کی ایسی کوشش نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی تو ان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہی جو پیچھے مسئلہ ہم نے بیان کیا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ ان کو معاف کر دے ہو سکتا ہے سفار ہو جائے ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت ہو جائے یہ سارے کام مسئلہ رہے گا اس عالمی دین کا اس مفتی کا جو مفتی بن بیٹھا ہے عالمی دین بن بیٹھا ہے جبکہ وہ اتحاد کے قابل نہیں ہے پھر بھی اتحاد کر رہا ہے اس میں صلاحیت نہیں ہے احتیاط کرنے کی یا اس نے جان بوجھ کے غلط فتوا دیا ہے یہ جو آخری دو ہے نا جس میں صلاحیت ہی نہیں ہے اتحاد کرنے کی پھر وہ اتحاد کر رہا ہے جانتا ہے اچھی طرح کہ مجھ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے پھر بھی وہ اتحاد کر رہا ہے یہ خطرے میں ہے اور دوسرے نمبر پہ وہ خطرے میں ہے جس کو حق معلوم ہو گیا اور اس نے جان بوجھ کے حق کے خلاف اٹوا دیا یہ دو آدمی ہیں جن کے جہنم میں جانے کا خطرہ ہے یہ آپ چار اماموں کے بارے میں نہ سوچیں نیچے آ جائیں تو امکان ہو سکتا ہے کسی سے یہ معام ہو گیا تم اپنے رکھو ہمارے بات ہی نہیں کروانے کو کسی حدیث کے مطابق عمل نہ کرنے کی ایک وجہ جو وہ دوسری قسم کی ایک منٹ جی جی ہیں کسی حدیث کے مطابق عمل نہ کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ در عمل با اتفاق جمی اہل اسلام جائز اور درست ہو اچھا اس میں یہ کسی حدیث کے مطابق عمل نہ کرنے کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ اس کو کاردنس کی ضرورت نہیں اتنا لمبا چوڑا جملے کی اپنی طرف سے یہ ملک نے لکھا پہلی قسم کہ یہ ترک عمل بھی عمل با اتفاق جمی اہل اسلام جائز اور درست ہو درست ہو. ایک یہ پہلی قسم ہے جو جائز ہوتا ہے ترک وہ کیا ہے مثلاً ایک شخص کسی حدیث پر کسی عمل نہیں کرتا کہ وہ حدیث اسے ملی ہی نہیں حالانکہ اس نے حدیث کی طلب و تلاش میں کسی سہل, انکار سہل انگاری سے کام نہیں لیا हुँ. جبکہ اس مسئلے میں اسے شرعی حکم اور فتوا کی ضرورت بھی ہے اسے فتوا کی ضرورت بھی تھی हुँ. اس نے محنت بھی کی لیکن حدیث نہیں پہنچی تو یہ وہ حدیث کے ترک کی قسم ہے جو بالتپاک جائز ہے سہل انگاری سے کام نہیں لیا کیا مطلب اس <سؤال> نے محنت کی ہاں جی جی جی اس کی مثالیں ہم قبل اب ذکر کر چکے ہیں کہ بہت سی احادیث خلاف راشدین اور دیگر آئمہ کو نہ مل سکے ہاں اب اس میں وہ ایک مثال آپ نے پڑھی تھی اس کو تھوڑا سا ذہن میں لیا ہے وہ تعاون والی حدیث پہلے انہوں نے کن کو بلایا پہلے مہاجرین کو بلایا صحابہ صاحب پھر انصاریوں کو بلایا پھر جو مکہ مقافتہ ہوا تھا مسلمان ہوئے تو ان کو بلایا کتنی محنت کر رہے ہیں اپنی طرف سے جتنے وہاں صحابہ گرام تھے سب کو انہوں نے بلا لیا تو یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے اتحاد کیا جی. انہوں نے حدیث ترک نہیں کی انہوں نے لیکن کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے محنت کتنی کی مسئلہ جاننے کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں چلیے ظاہر ہے کہ مذکورہ بالا صورت میں متعلقہ شخص حدیث پر عمل نہ کرنے کی بنا پر گنہ نہ ہوگا हुँ. اور یہ ایک ایسی بات ہے جس سے کوئی مسلم شک شب و شبہ کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا دوسری قسم हुँ. حدیث پر ترک عمل کی دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی شخص بلا وجہ و جواز بلا وجہ و بلا جواز حدیث پر عمل کرنا ترک کر دے اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کا ارتقاب آئمہ کرام سے ممکن نہیں ان کے جو وہ بڑے احمد سے ممکن نہیں آگے چلے کہ یہ تیسری قسم جو ہے نا یہ آپ یہ مٹا دیں یہاں تک مٹا دیں کہ تیسری قسم حدیث پر ترک عمل کی تیسری قسم جس کے ستر ہونے کا اے علماء سندیشہ بھی ہے یہ ہے کہ کوئی عالم یہاں تک مٹھا دیں کوئی عالم یہاں تک مٹا دیں یہ تیسری قسم کی جو ہیڈ لائن ہے یہ بھی مٹھا دیں اصل میں ابن تیمیہ رحم اولان نے جب یہ قسمیں بنائی ہیں نا تو پہلی قسم کے بارے میں صاف صاف لکھ دیا کہ یہ پہلی قسم ہے دوسری کے بارے میں لکھ دیا دوسری قسم ہے تیسری قسم کا انہوں نے ہیڈ لائن قائم نہیں کی ابن تیمیہ رحم اولان نے وہ عبارت میں درمیان میں ہی نا خود ہی تلاش کرنا پڑتی ہے تو کسی نے کسی چیز کو بنایا ہے تیسی قسم کسی نے کسی چیز کو بنایا ہے ہمارے مترجم نے اس کو بنایا ہے میرے ناک سلم کے مطابق وہ آگے چل کر آئے گی بھی لیکن یہاں پہ آپ یہ لکھیں لیکن بعض علماء کے بارے میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ علماء کے بارے میں؟ یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ لکھ لیا آگے وہ آگے وہ دیکھو آگے کیا ہے وہ پیش آنے والے ہاں اب دیکھیں یہ اب میرے ناقص علم کے مطابق یہ چیز جو ہے یہ دوسری قسم کے تحت ہی آ رہی ہے کہ پہلے انہوں نے کہہ دیا ابن اللہ نے کہ علماء کے سے اماء کے سے ممکن نہیں ہے کہ بغیر کسی وجہ کے حدیث کو کر دیں پھر وہ کہتے ہیں لیکن بعض علماء کے بارے میں یہ اندیشہ ہوتا ہے چلیے جی لیکن بعض علماء کے بارے میں یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ پیش آنے والے مسئلے کا شرعی حکم معلوم کرنے میں سہل انگاری کا مرتقب ہو اور معاملہ فکر کے بعد یہاں پہ ٹھہرے ذرا اندیشہ ہوتا ہے کہ وہ پیش آنے والے مسئلے کا شری حکم معلوم کرنے سے آجز ہو سے آجز ہو اور ہاں اب اور بس اتنا کافی ہے اب یہ, یہ کار نہیں یہ معلوم کرنے میں،, میں جو ہے نا میں سہل انگاری کا مرتکب ہو اور معمولی غور و فکر کے بعد یہاں تک نکار دیں ہاں آپ دیکھیں پیش آنے والے مسئلے کشری کو معلوم کرنے سے عاجد ہو اور اس مسئلہ میں فتویٰ صادر کر دے مسئلے میں فتوا صادر کر دے آگے یہ دو لفظ لکھیے اگرچہ اس نے اس میں اجتہاد کیا ہو اگرچہ اس نے اس میں اجتہاد کیا ہوگی یا, یا اسلام میں کوئی ہاں یا اسلام میں صحیح سے کام دے اور انتہائی فہم و ادراک سے کام لیے بغیر اس میں فیصلہ صادر کر دے حالانکہ وہ کسی دلیل و برہان سے تمسک بھی کر رہا ہو ہاں اس کے پاس دلیل ہے لیکن اس نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے کوئی نہ کوئی دلیل اس نے پکڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے فتوا جاری کر دیا ہے لیکن اتنی جلدی فتوا نہیں دینا چاہیے تھا اب یہ غور کرتا تو وہ درست فیصلے تک پہنچ جاتا لیکن اس نے کوئی دلیل اور لے کے یا یہیں دلیل لے کے تھوڑا سا سرسی طور پہ غور و فکر کیا اور فتویٰ جاری کر دیا یہ اندیشہ رہتا ہے چلے آگے کوئی عادت یا اور جس پر اس طرح چھا جائے جس کی بنا پر وہ اس میں کامل غور و فکر کرنے سے قاطر رہے اور اس امر کو پیش نظر نہ رکھے کہ جو فتویٰ اس نے دیا ہے اس کے خلاف بھی دلیل موجود ہے حالانکہ اس نے جو فیصلہ کیا ہے وہ فقط اجتہاد و, و یہ فقط مٹا دیں یہ فقط مٹا دیں وہ اجتہاد و شلزاد پر مبنی ہے مبنی ہے مگر یہ مگر سے لے کے آخر تک جو ہے یہ ایک لائن یہ مٹا دیں یہاں پہ یہ لکھیں یاد رہے کاسر رہتا ہے ہاں کاسر رہتا ہے تک کاٹ رہے ہیں اب آگے لکھیں یاد رہے کہ اجتہاد کی وہ انتہا جس تک پہنچنا ضروری ہے وہ متحد کے لیے واضح نہیں ہوتی اب کہاں کتنا کو اتحاد کریں آپ یہ اس کی حد کیا ہے وہ مجحد کے لیے واضح نہیں ہوتی مطلب یہ مسئلہ بن جاتا ہے کئی دفعہ کہ اب آخر اس نے کبھی تو فیصلہ اب دینا ہے نا تلاش اس نے کر لیا کتنا تلاش کرے کتنے علماء سے پوچھے کتنی کتابیں کھول کر دیکھی کتنے دن لگائے اتحاد کرنے میں یہ جو اس کی انتہا ہے یہ واضح نہیں ہوتی تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی جلدی فتوا دے دے اور کوئی دوسرا جو ہے وہ مزید اتحاد کرے اس کی کوئی کو حد یا باقاعدہ کوئی ضابطہ آپ نہیں پیش کر سکتے اچھا اب یہ ابن تہمیر احمد دوسری قسم جو بیان کی ہے وہ کہتے ہیں کہ حدیث کو ترک کرنے, کرنے کا جو دوسری قسم ہے دوسری صورت ہے دوسری حالت ہے کہ بلا وجہ آپ حدیث کو ترک کر دیں یہ چیز این کرام سے ممکن نہیں ہے البتہ یہ چھوٹی چھوٹی کتایاں ہو سکتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی کتایاں ہو سکتی ہیں آگے چلیے اب یہی وجہ ہے کہ چھوٹی کوتایاں کیا بتائی انہوں نے ایک تو یہ ہے کہ کوئی عادت آپ کی تھی جس کی وجہ سے آپ نے فتویٰ دیا اور جو اس کے مخالف دلیر تھے انہیں نظر انداز کر دیا آپ کو اپنی عادت کے مطابق جو دلیل لگی نا اس کو جلدی سے آپ نے پکڑ لیا اور جو دیگر دلیر تھے ان کے اوپر آپ سنجیدگی سے غور و فکر کرتے تو شاید آپ کا فتوا تب یہ نہ ہوتا جو آپ نے دیا ہے لیکن اپنی عادت جیسے یہ ہوتا ہے کئی دفعہ ہم پاکستان انڈیا کے جو لوگ ہیں میں مثلا پنجاب کا ہوں آپ ایک حیدرآباد کے ہیں اپنے علاقے میں ایک چیز جب سے پیدا ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں اب اس کے مخالف دلائل ہیں لیکن ان پہ آپ غور اس نہیں کر رہے ہیں آپ نے کہا وہ ممکن نہیں ہو سکتا یہ ہم سب کرتے ہیں یہ کیسے غلط ہو سکتا ہے سارے اس کو جائے سمجھیں تو آپ کا دل بار بار ادھر بھاگ رہا ہے تو اس لیے آپ نے اس کے حق میں دے دیا وہ آپ کی عادت آپ کے اوپر غالب آ گئی یا کوئی اور آپ کی غلط تھی کوئی اور آپ کا مفاد تھا وہ آپ پہ غالب آ گیا تو یہ چیز ہوتی ہے چلیں یہی وجہ ہے کہ فتوا دینے میں علماء سلف کی احتیاط یہ سرخی کی ضرورت نہیں ہے یہ ایسے درمیان میں سرخی قہم کر دی ہے یہی وجہ ہے یہی وجہ ہے کہ علماء سلف ایسے مسائل میں فتوا دینے سے احتراز کیا کرتے تھے اور انہیں یہ خطرہ دامن گر رہتا تھا کہ ممکن ہے کہ اس مسئلے کی تحقیق و تلاش میں جس قدر محنت و کاوش کی ضرورت ہے وہ انجام نہ دے سکتے ہوں اس میں شبہ نہیں کہ یہ گناہ کا کام ہے مگر گناہ کی سزا کسی شخص کو اس وقت دی جاتی ہے جب وہ اس سے دائب نہ ہو اور ظاہر ہے کہ گناہ استغفار اعمال صالحہ عالم و مسائل شفاعت و رحمت کی بنا پر معاف بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی چلیے اب آگے اب اس شخص سے معاملہ بات تیسری قسم میرے عجیب یہ تیسری قسم بنتی ہے ٹھیک ہے تیسری قسم یہاں سے اب اس شخص کا معاملہ باقی رہا جو حصہ و ہوا سے مغلوب ہو جائے ہاں خواہشات نفس سے مغلوب ہو جائے جی, جی, جی ہاں اور باطل کی حمایت کرنے لگے حالانکہ حالانکہ, حالانکہ وہ جانتا بھی ہو کہ یہ باطل ہے یہ پورے یا پورے جزم وسوخ کے ساتھ پورے جزم وسوخ کے ساتھ کسی بات کی تائید یا تردید کرے یہ تردید غلط ہے تردید کا یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے آپ یا آ، آ، آ، آ، آ، کسی بات کی تائید کرے ہاں جبکہ جبکہ مسلمت و منفی کوئی دلیل بھی اس کے پاس نہ ہو تو ایسا شخص یقینا جہنمی ہے جی, جی یہ جہنم کے بارے میں تیسرے آدمی کے بارے میں کہا نہیں یہ تیسری قسم کے بارے میں ٹھیک ہے حضرت براہدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قاضی تین قسم کے ہوتے ہیں ان میں سے ایک جنتی اور دو جہنمی ہیں جنتی تو وہ ہے کہ جو حق کو معلوم کر لے اور اس کے مطابق فیصلہ صادر کر دے جی دوسرا وہ شخص جو حق کو پہچان کر بھی اسے انحراف کرتا ہے ایسا شخص جہنمی ہے یہ علم ہونے کے باوجود غلط فیصلہ کر رہے ہیں جی है تیسرا شخص وہ ہے جو جہالت کے باوجود فیصلہ صادر کر دیتا ہے وہ بھی دو لخم جائے گا ہاں یہ تیسرا آدمی جو ہے جہالت اس کے پاس جہالت ہے علم نہیں ہے فیصلہ دے رہا ہے اور علم کے بغیر دے رہا ہے ہو سکتا ہے فیصلہ کبھی صحیح بھی نکلے لیکن آپ نے عام کہہ دیا کیوں کہ کہاں جائے گا کیونکہ سوال یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ دیا کیوں جب آپ کے پاس علم نہیں ہے مسئلہ یہ ہے ایک صاحب اس کی مثال دے رہے تھے کہ اگر کوئی آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہے اور اس نے کسی کو گاڑی مار دی کسی گاڑی کو گاڑی مار دی یا کسی آدمی کو گاڑی مار دی اب اگر اس کے پاس رخصا نہیں ہے تو اس کو معاف نہیں کیا جائے گا چاہے وہ کہے گی کہ میں نے بڑی کوشش کی ہے بچانے کی وہ کیا یہ کیا بھی آپ گاڑی چلانے کے قابل ہی نہیں تھے آپ کے پاس رخصا ہی نہیں تھا جی ہے تو آپ کو سزا ملے گی یعنی کہ آپ کے پاس رخصا ہی نہیں ہے تو آپ گاڑی چلا رہی ہیں ہاں لیکن جس کے پاس رخصا ہے وہ کہے جی میں نے پوری کوشش کی میں یہ کر رہا تھا وہ اس کا عذر پہ بھی سنا جا سکتا ہے اس کا یہ مثال دیے ہاں جی تو سنیے ذرا ابھی یہ دو لفظ سن لیجیے ہاں جی کافتی حضرات بھی حدیث کے سنگیا ہے شکیل بھائی قاضیوں کی طرح مفتی حضرات بھی اس حدیث کے مصداق ہیں یہ طے میں کہنا چاہتے ہیں کہ قاضیوں والی حدیث مفتیوں کے اوپر بھی پٹ آئے گی مگر ان کی بھی یہی یہ ہے جی اگر وہ کامل طور پہ جائیں گے تو پھر وہ قاضی کے کیسے پہنچ سکتا ہے نہیں نہیں نہیں وہ تو اب آپ آپ شاید بات کر رہے ہیں اس لحاظ سے کہ سعودی عرب کو دیکھ کر آپ یہ نہ دیکھیں نا رشوت دیکھ کر کے آپ کو جج نہیں بن سکتا رشوت دے کر جاری ڈگریاں لے کر نہیں بن سکتا یہ سارے کام چلتے ہیں چلیے جی مفتی خود ہی بن رہے ہیں نا آپ میں مفتی ہیں سب کتنے مفتی چاہیے آپ کو مفتی مفت میں مل ہیں اور خصوصاً وہ مفتی آپ کو کثرت سے ملیں گے جو باقاعدہ ایک شخصیت کے اوپر فتویٰ لگاتے ہیں یہ بھی آپ کو کثرت سے ملیں گے یعنی کہ حالانکہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی کے نام لے کر فتوا لگانا مشکل ہے کافی مشکل کام ہے اور جتنی مشہور شخصیت ہے اس کے اوپر جی ان کے اوپر فتوے تک میں لگ چکے ہیں سب کے اوپر چلیں مگر جیسا کہ ہم قبل اس پر روشنی ڈال چکے ہیں کسی معین شخص کو شرعی سزا دینے کے لیے کچھ معاون بھی ہیں ہاں دیکھیں تیسری قسم بیان کرنے کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ مواع ہوتے ہیں جی جی ہاں بغرض بخار اگر ان محال اگر آئمہ کرام میں سے کسی سے یہ فعل صادر ہو جو ملت اسلامیہ میں اکرام و احکرام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں حالانکہ ان آئمہ سے ایسے فعل کا صادر ہونا بعید از خیال بلکہ ناممکن ہے تو مذکورہ بالا اخبار میں سے کوئی سبب وہاں ضرور موجود ہوگا اور ایسے فیل کے صادر ہونے کی بنا پر ان کی عظمت و امامت متاثر نہیں ہوگی آئمہ کا متب و مقام ہاں یہ مٹا دیجیے یہ بھی سرخی وہاں کے کرتے ہیں یہاں اگلی کسی بھارت کا جوڑ اب یہاں پہ ایک لفظ رہتا ہے ابھی تک کیونکہ ہم کیونکہ ہم اس نہیں نہیں اس میں شبہ نہیں کہ اس کو مٹا دیں کیونکہ ہم ایما کرام کی عصمت کے قائل نہیں کیونکہ ہم ایما کرام کی عصمت کے قائل نہیں دیکھیں ان کی امامت کیوں متصر نہیں ہوگی سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابن تیمیہ نے کہا کہ اس لیے کہ ہم ان کو معصوم سمجھتے نہیں ہیں اب جب معصوم نہیں سمجھتے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی امام نہیں رہے وہ امام کے امام ہیں اب بھی جی جی کیونکہ ہم آئمہ کرام کی عصمت کے قائل نہیں الاقے ہمارے نزدیک ان سے گناہوں کا صدور صدور صدور صدور وقوع صدور اور واو ایک اور ہونی چاہیے تھی صدور وقوع ممکن ہے مگر اس کے باوق ہمارے نزدیک ان کا مرتبہ و مقام بہت بلند ہے اس لیے کہ وہ اعمال صالحہ اور اپنے خاص حالات کی بنا پر اللہ تعالی کے مقردین کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں شمار ہوتے تھے شمار ہوتے تھے کسی گناہ پر انہیں آپ دیکھیے اس, آمد آمد اس اوپر جو آپ نے پڑھا ہے نا اس لیے کہ وہ امال صالحہ اس کے اوپر نمبر ایک لگا رہے ہیں جی ہاں. اس لیے کہ وہ مال سالیہ اور اپنے خاص حالات کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے مقربین کے زمرہ میں شمار ہوتے تھے آگے نمبر دو کسی گناہ پہ انہیں اصرار نہ, نہ تھا, تھا. ان کی یعنی توبہ کر لیتے تھے وہ کہنے کا مطلب یہ ہے اس سے اخبار وہ کرتے رہتے تھے جی ہاں مگر اس کے اللہ رحم ہاں الرحم اس کے باوجود, باوجود, باوجود, باوجود جی ہاں اللہ رحم ان کا درجہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بلند تر نہ تھا جی. اور صحابہ, جی. صحابہ جی. کے بارے میں بھی یہی فیصلہ ہے کہ ان سے بنا برین بنا پر جو فتح یا قضایہ صادر ہوئے اور کسے کی کہتے ہیں فیصلے فیصلے جی صح جی صح ہوئے اور ان کے مابین جو خنریزیاں بھی ہوئی اے. ان میں فتا و ثواب دونوں کا ایکساں اہتمام پایا جاتا ہے اے. یہ بات تسلیم کی یعنی کیوں کہنا چاہتے ہیں کہ جب صحابہ کلام سے ایمہ کرام کا مرتبہ کم ہے اور ہم صحابہ کرام کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے تو ایم اے اکرام سے کیوں نہیں ہو سکتی جی جی یہ بات تسلیم کے کسی مخصوص حدیث پر عمل نہ کرنے والا شخص معذور ہے معذور تو ہے ہی اس کے ساتھ عمد اللہ معذور بھی ہے مگر ایسی احادیث کی پیروی سے کیا چیز مانے ہیں جن کا کوئی مارا سرے سے موجود ہی نہ ہو سرے سے موجود نہ ہو اب وہی بات پھر دوبارہ کہہ رہے ہیں اب ہم نے سب کچھ مان لیا کہ یہ معذور ہیں بلکہ معذور ہیں معذور ہیں بلکہ کیا ہیں یہ لفظ سمجھ رہے ہیں سارے معذور بھی ہیں بلکہ معذور کا ادھر بھی ملے گا انہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مہادیز کو چھوڑ دیں اب وہ ادھر آ رہے ہیں جی ہاں ہم سمجھتے بھی ہوں کہ امت مسلمان پر ان کی پیروی ضروری ہے صرف پیروی ہی نہیں بلکہ ان کو دوسروں تک پہنچانا بھی اس امت پر فرض ہے ہاں وہ عادی جو ہیں صحیح عادی جو ہیں ان کی پیروی ہم کیوں نہ کریں بلکہ ہم پہ واجب ہے کہ وہ آدی دوسروں تک بھی پہنچائیں <تصفح> جی یہ <تصفح> ایک ایسی مسلمہ بات ہے جس میں <متحد> مسلمہ بات ہے جس میں جد الزا کی کوئی گنجائش نہیں جی حاضر نہیں نہیں نہیں یہ محضوف ہے آگے اب آپ چلیں گے سفا نمبر ایٹی فائیو ہاں دلوقع یہاں سے شیخ کی طرف سے ہے اور دو تین لائنوں کا اضافہ میں نے کیا ہے اسے دو تین لائن پیچھے آ جائیں مندرجہ بالا بیانات یہ جو ہیڈ لائن ہے نا شریف سزا نافذ کرنے کے شرائطوں منگوانے اس کو پہلی بات ہے اس کو یہ تو ہیڈ لائن کو ختم کریں پہلے تو اور اس سے تین چار لائنے اوپر آ جائیں ہاں مندرجہ بالا بیانات بالا بیانات اس حقیقت کی آئینہ داری کرتے ہیں کہ وحید پر مشتمل احادیث بائیں طور واجب العمل ہے کہ فلاں کام کرنے والے کو یہ وحید سنائی گئی ہے یہاں آپ اگر یہ لکھ دیں واجب العمل ہے کہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ فلاں کام کرنے والے کے لیے یہ وعید ہے کہ فلاں کام کرنے والے کے لیے یہ وعید ہے کو یہ و سنائی گئی ہے یہ اس کو پیچھے مٹا دیں اس کو مٹا دیں اچھا مگر جی مگر یہ حقیقت پیش نظر رہے کہ وہ کے نافذ کرنے کے لیے چند شروع تو بھی ہیں ہاں اب ایک طرف وہی بات ان کہ سلسلہ ادھر ہی کیا ہے الحمد جو ابھی گفتگو پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں اسی کو آگے چلا رہے ہیں یہاں بھی کہ یہ تو ہے کہ ان حادیث پہ عمل کرنا واجب ہے اس لحاظ سے کہ عقیدہ رکھا جائے گا کہ اس گناہ کے لیے یہ وعید ہے اس گناہ کے لیے یہ سزا ہے لیکن وعید کے نافذ کرنے کے لیے چند شروع تو معنی بھی ہیں چلیے ہاں جی سزا, سزا جی سزا دھمکی جو دی گئی ہے کہ یہ کام کریں گے تو آپ جن میں جائیں گے یہ کام جو کرے گا وہ جن میں جائے گا جی جی اس کی توضیح مندرجہ ذیل نظائر و سے ہوتی ہے इस, اس اصول کی آپ لکھ رہے ہیں یہاں پہ اس اصول کی اس قاعدہ کی توضیح مندرجہ ذیل نظائر و سے وعمسلح ہوتی ہے نمبر ایک سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث صحیح موجودات جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ پہ فخر کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سود کھانے والے کی وجہ سے نہیں نہیں یہ خیر تو نہیں آیا یہ یہاں پہ یہ نہیں آیا بارہ جی یہ تو خیر نہیں آیا یہاں پہ جی اللہ تعالیٰ سود کھانے والے کھلانے والے سود کی دستاویز لکھنے والے اور اس کی شہادت دینے والے پر لانت کرے جی یہ حدیث وادی ہے جی چار کے اوپر لانت آئی ہے ٹھیک ہے سود لینے والا دینے والا لکھنے والا اور گواہی دینے والا ٹھیک ہے اب آگے چلیں نمبر دو متعدد روایت کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جس نے ایک سال غلط دو سال کے عوض دست بردست کر دیا جس نے ایک ایک کی جہاں کاٹ کے لکھے دو دو اور جہاں دو ہے وہاں لکھیں ایک الٹا ہو گیا جی الٹا ہو گیا دو سال شام بلال نے دو سال دیے تھے لیے نہیں تھے دو ساتھ دے کے ایک لیا تھا جی دس بدست فروخت کر دیا हم یہ تو بالکل سود ہے آپ نے یہ بھی فرمایا گندم کے عوض گندم کی خرید و فروخت بجز بجز دست بدست کے بالکل سود ہے بہ کے گندم کے عوض گندم کی آپ بہ کریں گے گندم کی بہ جب گندم سے کریں گے تو دس بدست ایک ہاتھ سے دیں دوسرے ہاتھ سے لیں اور کیا ہو برابر ہو برابر حدیث میں ہے بالکل حدیث میں نہیں ہاں یہاں پہ نہیں ٹھیک ہے چلے جی نمبر تین مٹا دیں یہ تین نہیں ہے یہ پہلی کی وزاط ہونے لگی ہے جیس میں مندرجہ بالا حدیث میں یہ بھی مٹا دیں بس اس کے اوپر یہ لکھ لیں مندرجہ بالا احادیث میں یہ مٹا کے لکھیں اس سے یہ پتا چلا کہ یہ پتا چلا کہ ربا کی دونوں قسم یعنی ربا الفل ربا کی دونوں قسمیں قسمیں کر دیں یہ کر دینا قسمیں یعنی ربا الفل اور ربا النسی کا ذکر کیا گیا ہے نہیں ربا النسی لانت والی حدیث میں داخل ہیں اس سے پتا چلا کہ ربا کی دونوں قسمیں یعنی رب الفغل اور ربا النسی لانت والی حدیث میں داخل ہیں کا ذکر ہاں کا ذکر کیا گیا اس کو کاٹ دیں لانت والی؟, لانت والی حدیث میں داخل ہیں دیکھیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پہلے یہ حدیث بیان کی کہ سود لینے والا دینے والا دونوں کیا ہیں لانت ہے دونوں دون کے اوپر, لانت لانت دون لانت دونوں دون اوپر پھر انہوں نے بیان کیا کہ سود دو طرح کا ہوتا ہے ایک ریبل فضل اور ایک ریبل نسیہ ریبل فضل کیا ہوتا ہے فضل کا من کیا ہوتا ہے اضافہ ریبل فضل کا منع کیا ہوتا ہے اضافہ اس میں کیا ہوگا کہ گندم آپ دے رہے ہیں گندم لے رہے ہیں لیکن آپ دے رہے ہیں دس کلو اور آپ لے رہے ہیں پانچ کلو سونا آپ دے رہے ہیں پانچ گرام دے کے آپ چار گرام واپس لے رہے ہیں آپ کا سونے کا ڈیزائن پرانا تھا اور نیا ذرا لے رہے ہیں تو وہ کم لے رہے ہیں تو یہ سارا کیا ہے بھی بل فضل ہے اور یہ جائز نہیں ہے آپ سب جانتے ہیں مزید آج آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ سے میکنگ ان شاء اللہ شیخ مل سے ہاں یہ غلط ہے ہاں جی جی غلط ہے بتائیں گے آپ کو یہ آج پڑھیں گے اچھا اس کے علاوہ کیا ہے ریبل نس ریبل نسیا کیا ہے یہ وہی سو جو عام طور پہ لوگ جانتے ہیں ریبل فضل کو آپ جیسے لوگ جانتے ہیں اور ریبل نسا وہ جسے پوری دنیا جانتی ہے وہ کیا ہزار روپیہ دے کر واپس کتنا لینا جو بھی آپ کر لیں جو بھی آپ لینا تو یہ کیا ہوگا یہ ریبل نسیا وغیرہ ہو جائے گا اور ایسے ہی گندم کے بدلے گندم لیتے ہوئے آپ اگر اس میں آپ ادھار کر دیں گے تو وہاں بھی میں نصیح آ جائے گا گندم آپ برابر دے رہے ہیں برابر لے رہے ہیں پانچ کلو میں نے آپ کو دی آپ پانچ کلو مجھے دیں گے لیکن کل دیں گے آپ یہ بھی غلط ہے آپ لگتا نہیں سمجھ رہے سمجھ رہے ہیں کہ بہت حیران ہو رہے ہیں میں سے دیکھا جیسے آج مجھے ضرورت تھی میں نے پانچ کلو گندم لے لی جی جی جی نہیں کرض اور چیز ہے قرض اور چیز ہے کہ آپ نے مجھ سے گندم لی قرض کے طور پہ کہ میں بعد میں آپ کو واپس کر دوں یہ بہ نہیں ہے شیخو, <سؤال> جی وہ ایک کوالٹی اچھی ہے اور ایک کوالٹی <سؤال> جو ہے ہلکی ہے ایسے اس لیے ہاں تو ایسے کرنا چاہیے نا وہ تو ایسے کرنا چاہیے جی ہاں جی جی چھ چیزیں ہیں جو حدیث میں آئی ہیں گندم گندم کی گندم سے جو کی جو سے نمک کی نمک سے کھجور کی کھجور سے سونے کی سونے سے چاندی کی چاندی سے اور باقی ان کے اوپر قیاس کرنا ہے کہ نہیں کرنا وہ شیخ جمیل آپ کو پڑھائیں گے چلیے آگے چلے آؤں جی ہاں جی جی بدل سکتے ہیں ہاں وہ چلے گا دونوں جائز ہیں جی ہاں صحابہ رضوان اللہ علیہم میں کچھ بزرگ ایسے بھی آپ دیکھیں اللہ نے یہ تمہید باندھی ہے مثال دینے کے لیے پہلے بتا دیا کہ ربا کے اوپر سود کے اوپر لانت آئی ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ بتا دیا کہ سود کی دو قسمیں ہیں گویا کہ دونوں کے اوپر لانت ہے جو یہ کرے اس کے اوپر بھی لان جو یہ کرے اس کے اوپر بھی لان اب کہتے ہیں اب آپ بتائیے کہ صحابہ کے سے تو یہ کام ہوا تو اب کیا کہیں گے نہ اس بلا ہیں یہ کہنا چاہتے ہیں چلے جی بزرگ ایسے بھی تھے جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث پہنچی صرف ادھار میں ہے ربا تو صرف ادھار میں ان تینوں کو حدیث یہ پہنچی کہ گندم کی بے جب آپ گندم سے کریں گے تو اس میں یعنی کہ سود تب بنے گا جب آپ اس میں ادھار کر لیں گے آپ کرنے لگے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابھی لے لیں آپ کل دے دیجیے گا تب سود ہے اور اگر ہاتھوں ہاتھ آپ دے رہے ہیں اور کمی بیشی کر لیتے ہیں تو یہ کچھ صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ یہ ربا نہیں ہے ان کو یہ حدیث پہنچی تھی جو ابھی آپ نے پڑھی رہی ربا تو صرف ادار میں ہے اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا جی یعنی کہ نقدی اگر آپ اضافہ کر رہے ہیں تو اس میں نہیں ہے سونا آپ ایک ہاتھ سے دے ہیں ایک ہاتھ سے لے ہیں پانچ گرام دے کے چار لے رہے ہیں تو یعنی کہ وہ سودھ نہیں ہے اس کا یہ مفہوم مخالف نکلا اس کا لیکن مفہوم مخالف یہاں پہ حجت نہیں ہوگا ویسے حجت تھا نے ہم نے پڑھا ہے پہلے الٹ جو مفہوم ہوتا ہے مخالف وہ یہاں پہ حجت اس لیے نہیں کہ اس کے مقابلے میں واضح حدیث ہے نرس آ نا اس کے مقابلے میں چلیے اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک سا غلے کی بے دو سا کے عوض جبکہ دس بدس ہو کو ہلال ہرایا ہلاک سرایا جی ہاں اس بے کو ہلال کرا دینے والوں میں حضرت عبداللہ بن عباس اور ان کے اصحاب رپق جی ہاں ابو شاشا, شاشا, شاشا ابو شاسا ابو شاسا شاید محتا سعید بن جبیر اکرما اور مکہ کے دیگر اقاب صحابہ و تعائین شامل ہیں ظاہر ہے کہ یہ لوگ علم عمل کے اعتبار سے مکہ کے جیدہ و برگزیدہ علماء کے زمرے میں شمار ہوتے تھے یہ انہوں نے مترجم نے عبادت کو نا الٹ کر دیا ہے تھوڑا سا ایسے دکھیں ہے کہ یہ لوگ یہ کار دیں ظاہر ہے کہ یہ لوگ یہ کار دیا اب اور یہ وہ مکی شخصیات ہیں اور یہ وہ مکی شخصیات ہیں جو آگے کتاب میں موجود ہے جو علم و عمل کے اعتبار سے مکہ کو کاٹ کے لکھے امت امت کے چیدہ وہ برگزیدہ علماء کے زمرے میں شمار ہوتے تھے اور آگے لکھیں اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ یہ عقیدہ رکھے لکھ لیا اب یہ آگے کاٹ دیں بنا بری کوئی مسلم یہ بات کہنے کہ جسارت نہیں کر سکتا یہ بتا دیں آپ پیچھے سے پڑھیے اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ یہ عقیدہ رکھے کہ مذکورہ بالا اصحاب اور ان کے اطبا اور معتقدین میں سے کوئی بھی اس حدیث کا مصداق ہے کس حدیث کا <سطور> <لانت والی> حدیث <حنیش سطور> جی ہاں جس میں, میں. پڑھیے جس میں سود کھانے والے کو ملعون ٹھہرایا گیا ہے اس لیے کہ انہوں نے مذکورہ بالا فتوا ایک جائز اور درست تعویل کی بنا پر دیا تھا ہاں اس کی وضاحت امام شافی وغیرہ نے یوں کی ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث کسی اور سے لی ہے کسی اور صحابی سے اور حدیث ان تک لگتا ہے کہ مکمل نہیں پہنچی امام شافی وغیرہ کہتے ہیں کچھ اور امن کرام نے بھی کہا ہے کہ لگتا ہے کہ معاملہ یہ تھا کہ ایک سائڈ پہ مثلا خجور تھی دوسری سائڈ پہ جو تھے اب اس کی وے میں کیا اضافہ جائز ہے کہ نجائز ہے اضافہ؟ جائز اضافہ جائز, جائز, جائز, جائز, جائز, جائز ہے تو وہاں پہ نبی اسلام نے کہا ہوگا کہ اب ایک طرف خجور ہے ادھر جو ہے یہاں پہ ادھار نہیں چلے گا یعنی کہ ادھار کریں گے تو پھر سود ہوگا اور اضافے کے اوپر سود نہیں ہوگا تو انہوں نے یعنی کہ وہ جو پیچھے جو پوری مسئلہ چل رہا تھا اس کو رہنے دیا اور آخری بات جو ہے وہ ان تک پہنچی تو پھر صحیح سمجھ نہیں سکے تو یہ با... ویسے ثابت ہے عبداللہ بن عباس نے بھی رجوع کر لیا تھا اور عبداللہ بن عمر نے بھی رجوع کر لیا تھا بلکہ عبداللہ بن مسعود نے بھی رجوع کر لیا تھا جی ہاں چلیں نمبر گے اس کی ایک مثال یہ بھی ہے جی مدینہ کے بعد علماء سے بیوی بی کی دبرو میں مجامعات کا جواز منقول ہے حالانکہ سنیں ابوداود میں مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ابھی اپنی بیوی بی کی دبرو میں مجامعات کا ارتقاب کیا اس نے میری رسالت سے انکار کیا ہاں یہ حدیث صحیح ہے ٹھیک ہے اور اب مدینہ کے بعد علماء ان میں ایک تو نام آتا ہے جناب عبداللہ عمر کا اور ایک نام آتا ہے امامی مالک کا ان دونوں کا نام آتا ہے اب امام مالک کا تذکرہ پھر ابن کثیر نے بھی کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کی طرح منصوب ہے لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں امام مالک سے ثابت نہیں ہے ان سے یہ ثابت نہیں ہے چلیں نمبر چار جی ہاں اب, اب, رسول اب رسول اس میں کیا ہے اس نے میری رسالت سے انکار کیا حدیث کیا کہہ رہی ہے اس نے میری رسالت سے انکار کیا تو اب اگر کسی بزرگ کا یہ فتویٰ اس حدیث کے خلاف تھا تو کیا وہ واقعین ابل اسلام کے من پر ٹھہرے حدیث نے پہنچی ہاں انہوں نے اپنے علم کے مطابق جو سمجھا سو سمجھا چلے جیسے ابن کثیر کا ہے یہ نہیں کہا ثابت نہیں ان کا لیکن اکثر لوگ اس کا انکار کرتے ہیں یہ لفظ ان کے اکثر لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ہاں جرائش فرار دینا منقول آیا ہے روایات میں مطلب جی جی کائنا صلی اللہ علیہ امام مالک سے تو کہہ رہا ہوں نا کہ کثیر کہہ رہے ہیں کہ اکثر لوگ اس کے انکار کرتے ہیں عبداللہ بن عمر کا یہی محسوس ہو رہا ہے کہ ان سے ثابت ہے جی سر کائین صلی اللہ علیہ وسلم سے منقوف ہے کہ آپ نے شراب کے سلسلے میں دس آدمیوں پر لانا فرمائی اس میں شراب نچوڑنے والا نچڑوانے والا اور اس کو پینے والا سب شامل ہے یہ سمتے ہیں نچوڑنے والا سارے سمجھتے ہیں نا جی ہاں چلیں جی اسی طرح مقابل سندوں سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جس شراب سے نشا کی کیقیت پیدا ہو وہ خمر ہے ہاں تو شراب کس کو کہتے ہیں وہ کس چیز کی بنی ہو چاہے کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو تو آپ نے انگور کہہ دیا ہے ہنکیوں والا قول آپ نے انتظار کر دیا ہے یہ کس کے بیٹے آپ کے بیٹے ہیں ماشاءاللہ اللہ برکت ڈالے چلیں جی اسی طرح متعدد سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جس شراب سے نشے کی پیدا ہو وہ خمر یعنی شراب ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ کہاں چلیں گے آپ ہر نشہ آور خمر ہے ہاں ٹھیک ہے چلیں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز اب احادیث کیا بتا رہی ہر کوئی بھی چیز ہو وہ خمر ہے جس سے بھی نشہ پیدا ہو جس چیز کی بھی بنے انگوروں کی بنے کھجوروں کی بنے جو کی بنے جس چیز بھی بنے چلیے آگے جی عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کی موجودگی میں ممبر رسول پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا قبر ہر وہ چیز ہے جو عقیق کو ڈھانپ لے ان دونوں شراب ان دنوں دل. ان دنوں شراب ان دنوں, ان دنوں, شراب ان دنوں کو آپ مٹائیں اور لکھیں اور اللہ تعالیٰ نے آگے کیا ہے شراب کی حرمت نازل فرمائی اور اور حرمت کی آیت کا سبب نزول یہ تھا کہ ان دنوں اور حرمت کی آیت کا سبب نزول آگے لکھیں وہ شراب تھی جو وہ ان دنوں مدینہ میں پیا کرتے تھے یعنی کہ آیت جب نازل ہوئی ہے شراب حرام کرنے کے لیے تو اس کا سبب وہ شراب سب سے پہلے ہوگی جو مدینہ میں لوگ پیتے تھے اور مدینہ میں کیا وہ انگور کے پیتے تھے کھجوروں کے پیتے تھے اب اگر کوئی کہے جی اس کے لفظ میں کھجوروں کی شراب شامل نہیں ہے تو یہ درست نہیں ہوگا چلے آگے چلیں پہلے مدینہ کھجوروں سے شراب بناتے تھے انگوروں سے شراب بنانے کا رواج وہاں نہیں تھا ہاں جی مدینہ میں انگوروں سے شراب بنانے کا رواج کیوں نہیں تھا عظیم پھوپا کے بعض فضلہ کا یہ زاویہ نگاہ, نگاہ رکھتے تھے کہ ہم صرف انگورے شراب کو کہتے ہیں نیز یہ کہ انگور اور کھجور کے بغیر جو اشیاء ہیں ان سے تیار کردہ مشروب اسی صورت میں خرام ہے جبکہ اس کی مقدار اتنی ہو جس سے نشے کی کیفیت تعریف ہو سکے مذکورہ بال فضلہ صرف اس کی قلت کے قائل ہی نہیں بلکہ اس کو پیا بھی کرتے تھے ہاں جی ایک تو فتوا تھا اور ایک پیتے بھی تھے ٹھیک ہے چلیں جب صورتحال یہ ہے تو ان اکابر کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مذکورہ والا حدیث کے مصداق ہیں جس میں شراب پینے والے کو ملون ٹھہرایا اب شراب پینے والے کو ملون ٹھہرایا گیا اب ہے اب آپ یہ حدیث کٹ کریں ان کے اوپر تو غلط ہو ہوگا یہ کیونکہ وہ اس کو شراب سمتے نہیں تھے جی اس لیے کہ ان کے یہاں یہ ادھر موجود ہے کہ انہوں نے اس حدیث کی تعویل کی ہے علاوہ عظیم دیگر مواع بھی موجود ہیں دیگر مواع کون سے وہی توبا سفار وغیرہ وہ بھی اپنی جہاں پہ موجود ہیں جی ہاں اسی طرح یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جو شراب یہ بھی نہیں نہیں کرے اسی طرح یہ بھی نہیں کہا جا سکتا نہیں کہا جا سکتا کہ جو شراب ان کے نزدیک حلال تھی وہ اس شراب میں شمار نہیں ہوتی جس کے پینے والے کو ملبون قرار دیا گیا ہے بلکہ وہ شامل ہے اس میں ٹھیک ہے چلیں اس لیے کہ شراب کے لیے جو لفظ مستعمل تھا یہ یہ ہے نا اس لیے کے شراب کے لیے جو عام لفظ مستعمل تھا وہ اس میں لازمن شامل ہے اس کو ذرا آپ کاٹیں اور اس کی جہاں پہ لکھیں اس ریے کے لفظ عام کا سبب لفظ عام کا سبب لازمی طور پہ عام میں داخل ہوتا ہے لفظ عام کا سبب لازمی طور پر عام میں داخل ہوتا ہے اس کو میں سمجھاتا ہوں ابھی دیکھیے وہ جو حدیث ہے کابن اجرہ والی کون سی ہے وہ ہاں اللہ آپ کو ذائقے اس میں آپ کیا ہے اللہ تعالیٰ سماتے ہیں فمن کا نا من تم میں سے جو بھی بیمار ہو اور اس کے سر میں کیا ہو کوئی تکلیف ہو تو وہ کیا کرے گا وہ سر کے بال منڈوا دے اور فری دے کیا کاب بین اجرا بھی اس حکم میں شامل ہے یہ کہیے کہ وہ سب سے پہلے داخل ہے اور اب یہ پڑھی جو میں نے دوبارہ پڑھیے دیکھیے اس لیے کہ لفظ عام کا سبب کا بےغذرات سبب ہے تو لفظ عام کا سبب لازمی طور پر عام میں داخل ہوتا ہے ان یعنی کے کسی اور کے بارے میں تو آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن جو اس حکم کے نادل ہونے کا سبب بنا ہے وہ تو لازمی طور پر اس میں داخل ہوگا اب جو کھجور مدینہ میں بنتی تھی وہ سب سے پہلے خمر کے لفظ میں شامل ہے گوروں کا نمبر تو بعد میں آئے گا انگوروں کا نمبر تو بعد میں آئے گا جس کو آپ نے کہہ دیا کہ وہ پکی شامل ہے اور دوسروں کے بارے میں کہہ دیا کہ خلاف ہے جبکہ انگور کا نمبر بعد میں آئے گا جس شراب کی وجہ سے ایت نازل ہوئی وہ سب سے پہلے خبر کے لفظ میں داخل دمیقی دلد دمیقی دلد ہے چلیے اور ظاہر ہے کہ مدینہ میں انگوروں سے شراب نہیں بنائی جاتی تھی مزید برآں نبی اکرم صلی اللہ ہاں یہاں پہ آپ یہ نمبر لگا رہے ہیں نا یہ مترجم صاحب تو یہاں پھر نمبر 5 لگا لیں یہاں نمبر پانچ بنتا ہے ٹھیک ہے مزید برآں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب فروخت کرنے والے کو ملوم قرار دیا اس کے باوجود بعد صحابہ شراب فروشی کا کاروبار کا ہاں اب یہ نیا مسئلہ ہو گیا پہلے مسئلہ تھا پینے کا اب مسئلہ کیا ہو گیا بیچنے کا چلیے جی, جی جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو پتا چلا تو فرمایا اللہ تعالیٰ فلا شخص کو ہلاک کرے کیا اسے معلوم نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہود سالت کرے ان پر چربی کو حرام ٹھہرایا گیا تھا مگر وہ چربی کو فروخت کر کے اس سے قیمت کھاتے رہے ہاں تو اب شراب حرام ہے تو صرف پینی حرام نہیں ہے بلکہ اتنی بھی حرام ہے چلیں تو جناب عمر فروخ جب پتا چلا اس صحابی کے بارے میں جو شراب بیچتے تھے انہوں نے یہ حدیث پڑھی چربی والی حدیث چلیں جس میں لانت آئی ہے چلیں آگے شراب فروخت صحابی کو معلوم نہ تھا کہ یہ ممنوع ہے ممنوع ہے اب آگے آپ لکھئے شراب فروش صحابی کو معلوم نہ تھا کہ یہ فلم ممنوع ہے شراب فروش کا لفظ جو تھا سفر ہی بن گیا <laughs> جیسے بقا پیشہ ہوتے چربی حرام تھی یہودیوں کے لیے ہمارے لیے نہیں وہ حرام تھی تو آب وہ کھاتے نہیں تھے لیکن بیچتے تھے قیمت کھا لیتے تھے تو شراب جو ہے یہ بھی چربی کی طرح نہ آپ پی سکتے ہیں نہ بیچ سکتے ہیں یہ نہیں کہ آپ کسی ایسے شہر میں جا کے لندن میں جا کے مسلمان شراب کی دکان بنا لے کہ چیز ہم پیتے تو نہیں چلو بیچتے ہیں تو یہ غلط ہوگا ہم حکم سے ہاں جی جی جی اچھا اب دیکھیں شراب روز شادی کو معلوم نہ تھا کہ یہ فلم ممنوع ہے اوپر اس کے ساتھ دیکھیے عمر فاروق جانتے تھے ہاں جی ممنوع ہے کے بعد عمر فاروق جانتے تھے کہ اس صحابی کے پاس مذکورہ حدیث کا علم نہیں ہے یا, یا نہیں تھا عمر فروخ جانتے تھے کہ اس صحابی کے پاس مذکورہ حدیث کا علم نہیں تھا اس کے باوجود انہوں نے اس گناہ کی سزا بیان کی تاکہ وہ اور دوسرے لوگ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 اب پڑھیے نمبر چھ نمبر چھ تبھی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے شراب نچوڑنے والے اور نچڑوانے والے دونوں کو ملمون ٹھہرایا اس کے باوجود بکثرت فقہا اس بات کو جائز تصور کرتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے کو انگور نچوڑ کر دے جبکہ اسے علم علم بھی ہو کہ وہ اس کے شیرے سے شراب تیار کرے گا ہاں سمجھے مشورہ آپ کو معلوم ہے کہ میں انگور کا جو نچوڑ نکال کر دوں گا اسیر نکال کر دوں گا تو اس سے یہ شراب بنائے گا تو کیا آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں یہ کہہ کر بھی میں تو شراب بنا کر نہیں دے رہا میں تو صرف یہ دے رہا ہوں جو چیز میں کام کر رہا ہوں وہ تو حلال ہے لیکن آپ کو پتا ہے اس نے آگے اس سے حرام کام کرنا ہے جب آپ کو پتا ہے تب یہ بھی آپ کے لیے منع ہو جائے گا لیکن کئی فکہ اس کو جہز قرار دیتے ہیں اچھا چلیں مورین کے لیے شکایت اگر آپ اس کو دیں گے تو آپ اس کو نہ دیں آپ خود کھائیں گے نہیں نہیں آپ اس کو دیں گے اور وہ آگے سے بتا دے کہ میں نہیں کھاؤں گا تو پھر تم آپ کو نگار ہوں گے آپ کو پتا ہی نہیں تھا کسی مسئلے کا ہاں اگر آپ کو پتا ہے پھر بھی اس کو کر کے آپ دے رہے ہیں پھر اس میں خطرہ ہے جی جی ظاہر ہے کہ یہ حدیث شراب نچوڑنے والے کو ملون ٹھہرانے کے بارے میں نف کا حکم رکھتی ہے تاہم اس کے مرتخب کو ایک معنی کی بنا پر ملعون قرار نہیں دیا گیا کیا مانے کیا جی مانے یہ کہ اس کو لائی ہاں یعنی کہ مانے یہ ہے کہ اس کو جائز خبر کرتی ہیں ان کے جی کی جائز ہے جی ہاں چلیے اللہ حاض و خیال متعدد احادث صحیحہ میں اپنے بالوں کے ساتھ جوڑنے والی اور جڑوانے والی دونوں عورتوں کو ملعون سمجھ گئے یہ بالوں کے ساتھ باز جوڑنے والی اور جو جوڑ کے دے رہی ہے جی ہاں اس کے باوجود بعض فکہ کے نزدیک یہ فعل صرف مکرو کا درجہ رکھتا ہے حدیث میں کیا کہا گیا ملون اور فکہ کیا فتوا دے رہے ہیں مکرو یہ مکروح کے اوپر لانا تو نہیں آتی نا یہ تو صاف صاف حرام ہے چلیے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ اپنے پیر میں جہنم کی آگ ادیلتا ہے مگر اس کے باوجود بعض فقہا اس کو صرف مکرو ہے تنظی قرار دیتے تھے اور صحیح بات کیا ہے حرام ہے چلیں آگے ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلم تلوار لے کر ایک دوسرے کے سامنے آئیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے ٹھیک ہے ابدرجہ بالا احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا باہم بلا وجہ لڑنا حرام ہے اور یہ کیا لکھا ہے مندرجہ بالا احادیث نہیں حدیث حدیث جی جی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کا باہم بلا وجہ لڑنا حرام ہے اور حرمت قتال کے سلسلے میں اس حدیث کے مطابق عمل کرنا واجب ہے مگر اس کے باوسف ہمیں معلوم ہے کہ جنگ جمل و سفین میں حصہ لینے والے جہنمی نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے عزر تعویل کی بنا پر اس قتال میں حصہ لیا تھا مزید برآں ان دونوں لڑائیوں میں جن اصحاب نے حصہ لیا تھا وہ بہت سے اعمال صالحہ انجام دے چکے تھے جو ان کے جہنمی ہونے میں مانے ہیں نمبر دس سالار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین شخص ہیں جن کے ساتھ اللہ روز قیامت نہ تو بات کرے گا نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور نہ ان کے گناہوں سے ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب مقدر ہو چکا ہے وہ تین اشخاص یہ ہیں خلیف وہ شخص جس کے پاس ضرورت سے زائد پانی موجود ہو مگر وہ اسے مسافر کو نہ دے हुँ. روز قیامت اللہ سبحانہ و تعالی اس سے فرمائیں گے میں آج تمہیں اپنے فضل و کرم سے محروم رکھوں گا جس طرح تم نے لوگوں کو اس فالتو چیز سے محروم رکھا جسے تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا شاید فالتو اتنا لفظ نہ ہو زائد کہہ رہے ہیں مناسب ہے کی بات دوسرا وہ شخص جو کسی خلیفہ خلیفہ کی بیعت کسی ذاتی غرض کے لیے کرتا ہے اگر خلیفہ اسے کچھ دے دیتا ہے تو وہ راز نہیں ہو جاتا ہے جی جی اگر کچھ نہیں دیتا تو ناراض ہو جاتا ہے جی یہ ایک ہی عدیز کے یعنی کہ تین حصے ہیں ایک ہی حدیث میں تین چیزیں آ رہی ہیں تیسرا وہ شخص جو اصل کے بعد جھوٹی قسم کھا کر کہے کہ اس چیز کی قیمت اس چیز کی مجھے اتنی قیمت مل رہی ہے حالانکہ اتنی قیمت اسے مل نہ رہی ہوماش ہے اصل کے بعد اثر کی ٹائم جب شروع ہو گیا جیسے خاص وقت ہے نا جی ہاں ظاہر ہے کہ مندرجہ بالا حدیث میں زائد پانی نہ دینے والے کو شدید قسم کی وعید سنائی گئی ہے مگر علماء کی ایک جماعت کے نزدیک زائد پانی کسی کو نہ دینے میں کوئی خرچ نہیں تاہم علماء کے اس نظریے کے باوجود ہم مذکورہ بالا حدیث کی بنا پر یہ بات ضرور کہیں گے کہ زائد پانی کو روک کے رکھنا دین اسلام میں ممنوع ہے ہاں علماء کے اوپر فتوا بھی نہیں لگائیں گے اور لیکن مسئلہ بھی صحیح بیان کریں گے کیا زیاد پانی رو کی رو کی رو یہ رو ممنوع ہے زید پانی روک لینا ممنوع ہے اس پانی سے کون سا پانی مراد ہے اس سے مراد وہ پانی ہے جو فری کا ہے اور آپ نے لے لیا ہے زیادہ بہت زیادہ اور دوسروں کو آپ نہیں دے رہے باقی راہ وہ پانی جو آپ نے خریدا ہے اب میں یعنی کہ آپ نے کا پڑوسی ہوں اور آپ کے گھر میں پہنچ جاؤں آپ کے گھر میں اتنی بوتلیں پڑی ہیں مجھے دو یہ پانی مراد نہیں ہے اس سے مراد یہ ہے کہ باہر چشمے کا سرکاری چشمہ ہے کسی کو مالک اس کا مالک نہیں ہے سرکاری کور کو اس کا پانی ہے اور وہ اگر میں اتنا لے لیتا ہوں کہ دوسروں کو میں نہیں دیتا یا چشمہ اس کے بعد خشک ہو گیا یا اور پانی کہیں تالاب میں جمع تھا پینے والا صاف پانی اور میں نے سارا لے لیا دوسرے لوگوں کو نہیں دے رہا یہ وہاں پہ یہ حکم ہوگا باقی جو پانی میں نے خریدا ہے اور محنت کی ہے جس کے اوپر اس کے بارے میں نہیں گئی جی کیا؟ جی؟ کیا؟ جو محلے میں سے پانی کی جو بڑی پائپ جاتی ہے yeah. تو لوگ اکثر لوگ کیا کہتے ہیں اپنے گھر میں پائپ کے نیچے سے جو ہے چھوٹا پائپ اپنے گھر میں لاتے ہیں سو گھنٹے گھر میں پانی آتا رہے yeah. تو وہ یہ جو ہے ان کے لیے بھی ہٹا تھا یہ انتظامیہ کے مطابق انتظامیہ زیادہ دیتی ہے نہیں سب کوئی غلط ہے نہیں نہیں ہاں بس یہ مسئلہ نہیں ہاں یہ تو بھی صحیح ہے یہ نہیں جہاں ہاں تو غلط ہے پانی کی مثال اسی طرح سے کرنٹ والی مثال ہے ہاں ہاں بالکل یہ لائٹ بھی ایسے ہو رہا ہے لوگ چوری کرتے ہیں غلط ہے نہیں ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس پانی نہیں بھوک سے آپ پیسے مار رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ چوبیس گھنٹے ہمارے گھر میں آتا رہے یہ بس یہ مسئلہ ہے ہم کو بندہ چوری کر رہا ہے جی پورا حیدرآباد تو نہیں ایک دو بندہ کوئی کرتا ہے ہم جگہ پہ آئیے بنگال میں دیکھا में مین لائن سے لوگ کلیکٹ کر رہے ہیں مین لائن سے کلیکٹ کرتے سب کا جاری ہے چوری کرے گورنمنٹ کا سب کا جا وہ تو ہمارے کمیشن سے باٹل بھر کے لا ہیں اللہ کے یہاں رہے ہیں رائل کمیشن میں فری میں جی ہمارے یہاں پرانٹ میں جو ہے مسجدوں سے ٹائم کم ہے لیکن پھر بھی چھوٹی سی بات بتاؤں آپ تو یہ کہہ رہے ہیں <تصفح> <تصفح> <تصفح> <مانے تصفح> ہمارے پاکستان کا کوئی گاؤں ہے اور کافی مشہور گاؤں ہے میں اس کا نام بھی لینا چاہتا تو ایک فیملی مدینہ میں ہے تو ویسے وہ گاؤں پہلے بھی معروف ہے اور مزید وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں بجلی کے جو محکمے والے ہیں کاروبار والے وہ آئے اور سب لوگوں نے غیر قانونی بجلی لے رکھی ہے سب لوگوں نے پورے گاؤں نے اچھا اب وہ آیا بیچارا کوئی موزف ملازم اور اس نے سب کی کاٹ دی اور چلا گیا گاؤں والوں کو پتا چلا تو اس کے پاس گئے اسے لے کر آئے اور اسے مارا پہ لے اور پھر کہا سب کی لگاؤ اب وہ سب کی لگا رہا ہے دوبارہ غیرکنونی طور پہ اور کچھ تار تار کم ہو گئی تو اس نے کہا مجھے تار دو تاکہ میں پھر لگا سکوں اچھی طرح ان کے لیے تار بھی خود تو دے کر رہے گا تو نے کاٹے کون سی والے یہ نہیں کہیں ایسے ہوتے اللہ مگر اس کے ساتھ جی اس کے بھی آئے ہیں ختم کی بات ہے جی اثر کی نماز کے آپ جانتے ہیں کتنی اہمیت ہے کہ جس کی اثر کی نماز رہ گئی گویا کہ وہ اپنے گھر والوں سے اور اپنے ماں سے محروم کر دیا گیا ٹھیک ہے اور پانچ نموادوں کی پابندی کرو خصوصاً اثر کی نماز کی تو اس وقت کی اور اللہ اللہ نے قسم بھی اٹھائی والا اصری تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کی کوئی خاص اہمیت ہے میں وہ کہنا چاہتے ہیں کہ زہر سے پہلے اگر میں جھوٹی قسم کر کے نہیں جائے تب بھی نہیں ہے لیکن یہ جو وعید ہے خاص طور پہ یہ اس آدمی کے لیے جو اثر کے بعد جھوٹی قسم اٹھاتا ہے اتنا سمجھ آیا کہ دورہ بارہواں دورہ بات کی نہیں کی جائے گی شیخ نے پہلے بتایا ہے ہر جگہ ہر شرط نہیں بیان کی جاتی ہے اتنا سمجھ جائیں بارہواں دور علمیا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ اس کے بھی قائل ہیں کہ اس حدیث کی خلاف ورزی کرنے والے کو سزا کا مستحق اس لیے نہیں سمجھا جائے گا کہ وہ اس حدیث کی تعمیل کرنے کی بنا پر معذور ہے بغیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عصبہ تعالیٰ نے اس شخص اللہ عصبانہ تعالیٰ اس شخص پر لانت کرے جو دوسرے شخص کے لیے حلال کرنے کی نیت سے کسی عورت کے ساتھ نکاح ہاں آل آل جی یہ وہ حلالے کا مسئلہ آ گیا اور اللہ تعالی اس تعالیٰ یعنی کہ اب یہ نکاح کر رہا ہے بظاہر وہ کیا کر رہا ہے نکاح لیکن نیت کیا ہے دوسرے کے لیے حلال کرنا تو اس کے اوپر بھی حدیث میں لانت آئی ہے ہلا کرنے والے کے اوپر بھی اور آلائ کروانے والے کے اوپر بھی لیکن ایسے فکاہ ہیں جن کے ہاں یہ جائز ہے تو چلیں جی تو جو تیسرے شخص کے لیے حلال کرنے کی نیت سے کسی عورت کے ساتھ نکاح کرے اور اللہ تعالیٰ اس شخص پر بھی لائنا کرے جس کے لیے اس عورت کو حلال کیا گیا ہو یہ حدیث کئی ایک صحیح سنعدوں سے مروی ہے اور اس ضمن میں صحابہ کے اخبار بھی منقول ہیں مگر اس کے باوجود علماء کا ایک گروہ نکاح حلالہ کو مطلقا جائز قرار دیتا ہے علماء کا دوسرا گروہ نکاح حلالہ کو اس شرط کے ساتھ جائز سرار دیتا ہے کہ ارد نکاح کے وقت یہ شرط نہ لگائی گئی ہو ہاں یہ دیکھیے یہ کیا ہے کہ ایک صاحب اٹھے انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی کی میاں بیوی کی طلاق ہو گئی اور تین طلاقیں ہو چکی ہیں اب اب وہ بچارے روتے پھر رہے ہیں تو اس نے جناب اس کی بیگم سے نکاح کا پروگرام بنایا دل میں یہ بات ہے کہ میں اسے نکاح کرنے کے بعد ایک ہفتے کے بعد چھوڑ دوں گا لیکن نکاح کے وقت یہ طے نہیں ہوا کہ بھی آرجی نکاح ہو ہے عقد میں یہ بات نہیں دل میں یہ بات موجود ہے تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں دیکھیے جی علماء ما کر گروہ ابدے نے کہا کہ وقت یہ شرط نہ لگائی گئی ہو کہ یہ نکاح دوسرے شخص کے لیے عورت کو حلال ٹھہرانے کے لیے کیا جا رہا ہے اس دعوے نگاہ کے حامل حضرات نے اس کے جواز کے کئی اسباب ذکر کیے ہیں جن حضرات نے نکاح حالانہ کا مطلقا جائز کرا دیا ہے یہ پہلا گروہ اب ان کی بات ہو رہی جی. ان کی دریل یہ, ان کی دریل یہ ان کی دریل ہے کی دلیل یہ ہے کہ نکاح کسی شرط کی بنا پر باطل قرار نہیں پاتا بھی ہاں ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ یہ جو شرط غلط ہے اس کو سیر پہ کر دیں نکاح کو باطل قرار نہ دیں جی آئی ہی اس طرح جس طرح خرید و فروخت کے معاملے میں فروخت کی جانے والی چیز یا اس کی قیمت میں سے کوئی چیز معلوم نہ ہو تو اکثر باطل نہیں ٹھہرتا ہاں اگر جہالت ہے تو جہالت تو دور کر دیں بس آپ جی دوسرے علما دن کا موقف یہ ہے کہ اگر آخر نکاح کے وقت حلالہ کی شرط نہ لگائی جائے تو نکاح درست ہے ان کی دلیل یہ ہے کہ جن خود میں کسی شرط کا ذکر متسلن نہ کیا جائے ان میں خود کے احکام باقی رہتے ہیں اور ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا <تصفح> یعنی کہ وہ جو نیت میں بات رہی تھی اس کی وجہ سے نکاح کے اوپر اثر نہیں پڑے گا یہ کہنا چاہتے ہیں جی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مندرجہ بالا قول کے کو کی سے متعلق حدیث نہیں پہنچی اس کی دلیل یہ ہے اسی لیے اب دیکھیں اس مسئلے کا تعلق جو ہے وہ فقہ حنفی کے علماء کرام سے ہے اسی لیے کچھ علماء کرام کا یہ خیال ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یوں سمجھیے کہ کتاب لکھی ہی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دفاع میں ہے کچھ لوگوں کا یہ موقف ہے کہ آپ یوں سمجھیے کہ کتاب بنیادی طور پہ امام جامع رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دفاع میں لکھیے آپ یوں سمجھیے جی چلیے معذور بتانے جی معذور بتانے کے جی اس کے دلیل یہ ہے کہ ان کی قدیم کتب میں یہ حدیب مذکور نہیں اور اگر یہ حدیث ان کو مل جائے گی تو لازمن اپنی تصانیف میں اس کا تذکرہ کرتے اب دیکھیے میرتحمیہ دلیل دے رہے ہیں کہ ان کی کتابوں میں یہ حدیث سرے سے موجود نہیں ہے ورنہ وہ چلو ویسے ذکر کر کے کہہ دیتے کہ ضعیف ہے یا کہہ دیتے منسوخ ہے یا کہہ دیتے اس کی تعویل کی جائے گی انہوں نے سرے سے اس کو ذکر نہیں کیا اس کا مطلب یہ کہ ان کو حدیث ملی ہی نہیں جی اب تو وہ تو وہ تو بار بار کہہ رہے ہیں امرتہ می جب کو مل گئی ہے اب آپ حدیث پہ چلیں گے لیکن ان کو بس معذور جانیے گا جی اور اس کے ساتھ استطلال بھی کرتے ہیں یا کم از کم اس کا جواب بھی ہی دیتے ہیں اس نام کا بھی استعمال ہے کہ یہ حدیث ان کو پہنچی ہو اور انہوں نے اس کی تعویل کی ہو یا اس کو منسوخ ٹھہرایا ہو یہ بھی ممکن ہے کہ ان کے یہاں کوئی دوسری حدیث اس کے مخالف ہو مندرجہ بالا بیانات اس حقیقت کے آئینہ دار ہیں کہ مذکورہ بالا اصحاب اس حدیث میں و... مذکور وعید کے مصداق نہیں ہے بشرد کہ انہوں نے نکاح حلالہ کا مندرجہ بالا وجود وجو, وجود یہ وجود ہے وجود کی بنا پر جائز کرا دیا ہو اس میں شبہ نہیں کہ نکاح حلالہ کا بلا وجہ جواز حلال ٹھہرانے والا بل اس وعید کا مستحق ہے ہاں جو بغیر کسی وجہ کے اس کے پاس کوئی تعویل نہیں ہے معقول طویل نہیں ہے پھر بھی اس کو جائز کرا دیتا ہے تو اس وحید کا مستحق ہے یہ دوسری بات ہے کہ کسی شرط کے فقدان یا بعد موانے کے موجود ہونے کی بنا پر بعض لوگوں کو اس کا تجاوار نہیں ٹھہرایا گیا پھر یہاں پھر بات آ پہلے کہہ دیا کہ وہ حقدار ہے پھر کہہ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی معنی کی وجہ سے اس کی معافی ہو سکتی ہے جی چلیے اس کی مثال یہ بھی ہے کہ حضرت رضی اللہ عنہ نے زیاد بن عبی کو ابری زیاد عبی. بن ابھی ابھی کا کیا مطلب ہوا زیاد جو کہ اپنے باپ کا بیٹا ہے ٹھیک ہے یہ نام نہیں ہے سمجھ رہے ہیں نا زیاد بن ابی کا مطلب ہے زیاد جو کہ اپنے باپ کا بیٹا ہے کیونکہ باپ کے بارے میں اختلاف ہے چلیے زیاد بن ابی کو اپنا بھائی قرار دے کر اس کا نصب اپنے والد ابو سفیان کے ساتھ ملا دیا تھا حالانکہ زیاد کی والدہ والدہ سمیہ حارث بن کلدا کی لوڈی تھی زیاد کی والد سمیہ حارث بن کلدا کی لوڈی تھی اور زیاد اس کے بطن سے پیدا ہوا تھا ہاں والدہ جی جی یعنی کہ اب اس حدیث آگے لکھتے ہیں بلکہ اس حدیث کے مطابق کہ وہ لونڈی کس کی تھی ہارس کی اس لحاظ سے زیاد جو ہے وہ ہارس کا بیٹا بنتا ہے کیونکہ جس لونڈی کے پیڑ سے وہ پیدا ہوا ہے وہ کس کی لونڈی ہے ہارس کی لیکن زمانہ جہالیت میں مسلمان ہونے سے پہلے ابو سفیان رضی اللہ عنہ انہوں نے اس لڑکی سے تعلقات کیمپ کیے تھے جبکہ مسلمان نہیں تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ یہ بچہ جو ہے میرا بچہ ہے تو اس لیے جناب امیر معاویہ کو جب موقع ملا تو انہوں نے اس آدمی کو اپنا بھائی قرار دیا کہ یہ ہمارے باپ ابو سفیان کا بیٹا ہے جبکہ نبی اسلام کیا فرماتے ہیں کہ جو اپنا نصب اپنے والد کی بجائے کسی اور کی طرف منسوخ کرے تو اس کے اوپر لانا ہے اب کیا جناب امیر معاویہ پہ آپ یہ حدیث پیٹ کریں گے یہ کہنا چاہتے ہیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہ امیر معاویہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا بلکہ اس آدمی کی نسبت ہونی چاہیے ہارس کی طرف کیونکہ الواراد الفراش جس کے بستر پہ بیٹا پیدا ہو بچہ اسی کا ہوتا ہے لیکن چونکہ جناب امیر معاویہ کو ان کے والد نے بتایا تھا کہ یہ بچہ میرا ہے میرا نقفہ ہے تو جناب امیر معاویہ نے اسے اپنا بھائی قرار دیا تو کیا آپ یہ لانس والی جو حدیث ہے ان کے اوپر فٹ کریں گے نہیں آپ نہیں کریں گے چلیے پھر پڑھیے یہاں سے چلیں اس کی وجہ اس کی وجہ حضرت معاویہ کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا یہ دعویٰ تھا کہ زیادہ ان کے نسخے سے پیدا ہوا ہے حالانکہ رسول کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جو شخص اپنے والد کے علاوہ اپنے آپ کو کسی دوسرے کی جانب منسوخ کرے حالانکہ وہ جانتا ہو کہ وہ اس کا والد نہیں تو اس پر جنت فراہم ہے جی بچہ اس کا ہے جس کے مستر بستر زیادہ ہو یہ کسی اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس ہیڈ لائن کی یہاں پہ یہ وہ تسلسل آ رہا ہے گیارہ آ چکی ہیں باتیں اور اچانک یہاں پہ نسل کیم کر دی انہوں نے ہاں جی جی سکتے ہیں نا بہت سے لوگ ہوتے ہیں شیخ نواس کو بارل کہنا وہ اگر پتا چل رہا ہے کہ احترام کہہ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن اگر آپ اس انداز سے کہیں کہ لوگ سمجھے کہ حقیقی وال بتا رہا ہے تو وہ تھوکا مختلف ہو جائے گا جی ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی اور شخص کو اپنا والد قرار دے دیا یا اپنے اصلی مالک کے علاوہ کسی اور کو اپنا آقا ٹھہرایا تو اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت کا سزاوار ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے فرائض و نواف کو قبول نہیں کرے گا ہاں اب یہاں پہ دیکھیے دو چیزیں آ گئی ایک یہ کہ اس نے اپنے نے والد کے علاوہ کسی اور کو والد قرار دیا یا کوئی غلام ہے اور وہ کسی مالک کا ہے اور اپنی نسبت کسی اور مالک کی طرف کارا رہا کہتا نہیں میرا یہ مالک ہے تو اس کے اوپر بھی یہی وعید ہے لانت کی چلیں جی کسی دوسرے کو پڑھنے کا کافی ہاں چلیں جی پڑھیں گے تو فہم صاحب کو نہیں پائے ہیں کون نام تو فہم ہے لیکن کون سا شیکان صاحب مسئلہ کون سا کوئی یاد میں ابھی ہوا رہا کہ ہر شخص اپنے باپ کا بیٹا ہوتا ہے اچھا ہر بیٹا اپنے باپ کا بیٹا ہوتا ہے جی جی جی تو دیکھیں جناب میرا نے ان کی نسبت کر لی اپنے باپ کی طرف جب کہ وہ حقیقت میں کس کے ہیں حارث के حدیث کے لحاظ ورنہ نطفہ کس کا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جناب ابو سفیان کا کہنا تھا کہ میرا نطفہ ہے تو اب چونکہ باپ میں اختلاف تھا تو ان،, ان کا نام یہ مشہور قرار پایا کہ زیاد بن نبی کہ زیاد ہیں جو اپنے باپ کے بیٹے ہیں جو بھی ان کا باپ ہے اب چاہے وہ ابو سفیان ہیں اور چاہے وہ پردہ داری کے لیے ایسا کیا گیا تھا پردہ داری کے ہے نیت صحیح طریقے سے نہیں نہیں جس کے بستر پہ ہوگا دیکھیں جو خامد ہے نا جو خامد ہے یہ لونڈی کا مالک ہے نسبت اس کی طرف ہوگی اللہ یہ کہ وہ انکار کرے انکار کریں گے بیوی ہے تو پھر لیان کا مسئلہ آ جائے گا ہاں ہاں نصب اس کی طرف ثابت ہوگا نا حالت کی طرف ہو جو مالک ہے لوگ ہاں نہیں ہوگا جن تو کہہ رہے ہیں شریعت کے لحاظ سے ان کا نصب بنتا ہے ہارس کی طرف جی جی جی چلیں ایک دوسری حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی اور شخص کو اپنا عالد قرار دیا یا اپنے اصلی مالک کے علاوہ کسی اور کو اپنا آقا ٹھہرایا تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور سب لوگوں کی لانت کی سزاوار ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کے فرائض اور کو قبول نہیں کرے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ ثابت فرمایا تھا کہ بچہ اسی شخص کا تصور کیا جائے گا جس کی لونڈی یا منقوہ کے مطلب طول ہوگا ہوگا اور یہ ایک جماعی فیصلہ ہے مذکورہ والا احادیط کی روشنی میں بابع ہے کہ دوشت بھی اپنے آپ کو اپنے والد کے سوا جو کہ صاحب الفراش ہے صاحب الفراش یہ کون ہوا مصروف جو اس لڑکی کا خامد ہے یا اگر لونڈی ہے تو جو اس کا مالک ہے جی صاحب الفراش ہے کسی اور کی جانب سے منسوخ کرے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مسداک ہے تاہم اس کے باوجود ہم نام لے کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ شخص پر یہ حدیث صادق آتی ہے جب صورتحال یہ ہے تو پھر صحابہ تو اس بال اولا بلاؤ مزدا یہ کیا ہے ہم امیر معاویہ پہ پھر یہ فٹ نہیں کریں گے جی ہاں اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلاں صحابی پر یہ رعید صادق آتی ہے کیونکہ اس امر کا امکان ہے کہ ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث نہ ملی ہو جس میں الوراج کا فیصلہ کیا گیا الورد الفراز کا مطلب یہ ہے کہ بچہ بستر والے کے لیے ہے بچہ کس کا ہوتا ہے صاحب افراد کے جو اس لڑکی کا جس کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا جو اس کا آمد ہے یا لونڈی ہے تو جو اس کا مالک ہے جی اور وہ یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ بچہ اس کا ہے جس کے متفعے سے وہ پیدا ہوا ہے بنا ابو سفیان زیاد, زیاد کے والد قرار پائے کیونکہ زیاد کی ماں سمیا انہی سے حاملہ ہوئی تھی پھر اس امر کا بھی احتمال ہے کہ لوگ اس حکم سے آش آشنا ہو آشنا نہ ہو آشنا نہ ہو خصوصاً اس دور میں جب کہ آدی سے نبویہ کی تدمین حمل میں نہیں آئی تھی علاوہ قبل اسلام بھی رواج تھا کہ اپنے بچے کو رواج تھا کہ بچے کو اسی شخص سے منسوخ کیا جاتا تھا جس کے نظمے سے اس کی ولادت ہوتی تھی اور اس شخص کے دیگر موانے جن کی بنا پر پروئی کا اطلاع نہیں کیا جاتا مثلا یہ کہ وہ شخص ایسے نہیں کام انجام دے جن سے برائیاں دور ہو ہیں اور دیگر ہیں یہ وہی موانی جو پہلے ذکر کرتے چلے آ رہے ہیں اس کی بار بار اشارہ کر رہے ہیں جی جی و محمد کے دلائر میں اختلاف اس اس قسم کے مسائل بے شمار ہیں ان میں وہ جملہ امور شامل ہیں جن کی حدمت کتاب و شناطف ہے مگر باد ایما نے تک ہے. مگر باد ایما نے ان کو اس لیے حلال ڈرایا مگر باد ایما نے اس کو اس لیے حلال اس لیے حلال ڈہرایا کہ حرمت کے احکام ان کو موصول نہیں ہوئے یا ان کے نزدیک تحلیل کے درائل وہ براہیم براہ موجود تھے جو ان کے رائے میں خدمت کے دلائل پر راجے تھے اور یہ ترجیح انہوں نے اپنے علم و عقل کی بنا پر قائم کی تھی تحریم کے احکام اشیاء کی تحریم کے کچھ احکام اور نتائج بھی ہیں مطلب نمبر ون حرام کا گناہ گناگار ٹھہرتا ہے نمبر دو وہ قائر مذمت ہے قابل مذمت ہے, ہے, ہے, ہے نمبر تین اسے سزا دی جاتی ہے نمبر چار وہ فاسق ٹھہرتا ہے اللہ دیگر نتائر مگر کسی چیز کی حرمت ثابت کرنے کے لیے کچھ شروط و منانے بھی ہیں بار بار پھر وہی کچھ شرائط و منانے بھی ہیں جی ہاں مثلاً بعض اوقات کسی چیز کی حرمت ثابت ہوتی ہے مگر اس کے باوض کسی شرط کسی شرط کے فردان یا کسی معنی کے پائے جانے کے بنا پر حرمت کا حکم ختم ہو جاتا ہے بعض اوقات کا حکم یعنی یہ فاسق کہنا سزا دینا وغیرہ جی بعض اوقات فرمت کا حکم ایک خاص شخص کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور دوسروں کے لیے موجود ہوتا ہے دراصل کیوں دوسروں کے لیے موجود ہوتا ہے اس کے لیے کیوں ختم ہو گیا اس کے لیے ہے اس کی کوئی مجبوری موجود ہے, موجود ہے اس کی کوئی مجبوری, موجود ہے, موجود ہے, کی کوئی مجبوری ہے جس کی وجہ سے اس کے لیے ختم ہو گیا جی ہاں دراصل مسئلہ زیر قلم میں مسئلہ زیر قلم میں لوگوں کے دو کال ہیں نمبر ایک علماء السلم اور ففا کا نظر اس اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سب کے ایک سا ہے جو شخص اپنے اجتہاد کی بنا پر اس خلاف ورزی کرتا ہے اگرچہ وہ فتح کار ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ معذور اور معذور بھی ہے اس شخص نے بنا بری تعمیل اگرچہ حرام فعل کا ارتقاب کیا ہے مگر اس پر تحریم کا اثر مرتب نہیں ہوتا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا ہے لائق اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی سطح سے زیادہ سزا نہیں دیتا نمبر <تصفح> <تصفح> دو علماء کا دوسرا گروہ یہ عدا رکھتا ہے کہ یہ فعل اس شخص کے حق میں حرام ہے حرام نہیں اس لیے کہ حرمت کی دلیل اسے نہیں ملی مگر یہ فعل دوسروں کے لیے یقیناً حرام ہے لہذا اس شخص نے گویا کسی حرام فعل کا ارتقا کیا ہی نہیں مگر یہ دونوں مسالک باہم قریب قریب ہیں اور ان میں, <تصفح> میں محر نزاع کے حد تک فرق اور امتیاز پایا جاتا ہے हم. خلاصہ یہ کہ وعید پر مسلم نہادی کے بارے میں جب نظاف آیا ہو جب بپا ہو جب نظام بپا ہو تو مزکورہ بالا امور سے زیادہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ام. اس عمر پر علماء کا اجماع منافع ہو چکا ہے ام. کہ جس فعل کے ارتقاب پر کوئی وعید بیان کی گئی ہو وہ فعل حرام ہوتا ہے ام. قطع نظر اس سے کہ وعید کے جاری کرنے میں انتفاق ہو یا نظافا اتفاق, اتفاق, اتفاق, اتفاق, اتفاق ہو یا نزاع و جدال پایا جاتا ہو بلکہ نظای امور میں حدیث سے استدلال, استدلال کرنے کی کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے البتہ حدیث جب قطعی عبدلالت ہوں تو ان سے استدلال کرنے کے سلسلے میں علماء کی رائے مختلف ہے اب یہاں یہ ہے کہ جو وعید آئی ہے اس کے اوپر علماء کرام کا اتفاق ہے یا اختلاف یہ نہیں دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا حدیث ہے کہ نہیں ہے اگر حدیث ہے چاہے علماء اکلام کا اختلاف ہو تو وہ وحید مانی جائے گی لیکن کسی خاص آدمی کو پر فٹ نہیں کی جائے گی کیونکہ وہاں ہو سکتا ہے شرط نہ پائی جا رہی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ موانی ہو یہ جہاں تک شیخ نے کہا تھا وہاں تک ہم نے یہاں سے پڑھ لیا ہے اب آخر میں جا کے تھوڑا سا رہ گیا بس یہ سفا نمبر ایک سو بیس یہ تین چار صفحے ہیں بس زیادہ بسانی بارہواں جواب یہ ہے ہاں جی جی جواب یہ ہے کہ کتاب و سندر میں اصل میں ایک تجویز یہ آئی تھی ابرت عمیہ رحمہ اللہ کے پاس کہ جو وعید والی احادیث ہیں اگر ان پہ وعید پہ اتفاق ہو تب آپ وعید فٹ کر دیں اور جن میں اختلاف ہو وہاں پہ فٹ نہ کریں یہ کام کیا جائے تو اس کا جواب دے رہے ہیں دہمیا جی بارہ جواب یہ ہے کہ کتاب و شرط تو مشتمل نصوص بے شمار ہیں اور ان پر بدلیف عموم و اطلاع عمل کرنا واضح ہے کیا مطلب جن کے کسی خاص شخص معین شخص پہ حکم لگائے بغیر عام طور پہ آپ عقیدہ رکھیں گے کہ جو یتیم کا مال کھائے گا وہ جہنم میں جائے گا جو سود کھائے وہ لانتی ہے یہ عام عامریقے عموم و اطلاق عمل کرنا واجب ہے جی آگے البتہ کسی شخص کی تعینی تعین و تخصیص درست نہیں مثلا نام لے کر یوں کہنا نام درست نہیں کہ وہ مرون یا یا مغدون ہے خصوصاً ہمارے سہولیات کا حامل ہوئے جو لوگ کے نام لے کے لانچ کرتے ہیں ہاں تو غلط ہے سلب سے کم از کم صحابہ کے سے تو بالکل ثابت ہے تابین سے بھی مجھے نہیں لگتا اس سے نیچے شاید کوئی ہو تو علی مرزا عمر عمر صدیے تو کیا ہو گیا بھائی ہاں تو شیخ کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہاں قواعد کیا پڑ رہے ہیں سلحا سے آپ نے کہا کہ دبن میں مجامعہ جائز ہے گلابن عمر تو شیخ نے پیدا کیا تو کیا کریں گے نہیں قید شاہین کا نہیں تھا انہوں نے کہ پورے کے پورے کسی حد کا کے معام میں آپ شیخ یہ رکھا کریں کہ دیکھیں صحابہ کرام جن کے زمانے میں وہ زندہ تھا جن کے زمانے میں یہ حادثات ہوئے کیا انہوں نے اسے کوئی لانت کی ہو یا کچھ کیا ہو یا قاتل کہا ہو شیخ میں نے اسی مسئلے بہت کی تھی کہ یہ کہا کہ ہم کر سکتے ہیں یہ جو جملہ ہے یہ ملے نظر ہے جی چلے جی چنی بڑھیں غلط ہے قول اگر کسی نے کہا ہے یہ اور یہ کتاب اسی لیے پڑھائی جا رہی ہے آپ نے دیکھا سلب سالم میں سے ہیں اور اتنا اتنا بڑے بڑے اقوال کی آج کل اگر یہ قول ہوتا نا یہ سود والا جو غلطی اب جلائی میں باہر سے لگی ہے سود ہی جا رہا ہے دیکھو حرام کھانے والا جا رہا ہے تو پتہ کیا کیا فتوی لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے سلب سالم میں بات اگر کسی نے کہا دے آج آج اس طریقے سے لاحت بھیجی ہے تو غلط جی ہاں آج کل کے زمانے میں آپ اس کو لے لیں قسطوں والی بہ جو ہے قسطوں والی بہ جو ہے اس میں ہمارے دسوں میں اختلاف ہے ٹھیک ہے تو جی تو قسطوں والی بہ جو ہے میرے علم کے مطابق تو اس سے بچنا ہی چاہیے ٹھیک ہے لیکن بہت سے علماء کرم کا فتوا ہے اکثر سعودی علماء کرم کا بھی یہی فتوا ہے کہ قسطوں والی بہ جو ہے وہ جائز ہے تو اب اگر کوئی یہ جائز سمتا ہے عالمی دن ہمارے بڑے کئی علماء اکرام کا فتویٰ جائز ہے تو آپ ان پہ یہ فتوا نہیں لگائیں گے کہ یہ سود کھانے والا ہے سودی جا رہا ہے وہ ہے یہ ہے تو یہ مناسب نہیں ہے بلکہ ہمارے پاکستان میں دو بڑے علماء اکرام کے مابین یہ بحث و ماسا چلتا رہا ہے قسطوں والی بہ کے اوپر تو ایک صاحب جو تھے وہ اس کے حلال کے قائل تھے درست ان کے قائل تھے دوسرے حرمت کے قائل تھے اب جو حرمت والے تھے وہ بار بار یہ لے کر آتے تھے کہ جو سود کھائے وہ اپنی ماں سے زنا کرے وغیرہ اس طرح کی تو دوسرے علماء <حدد> کرام کہتے یہ انداز روست نہیں ہے تو کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ سود حلال ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سود نہیں ہے بات تو یہ ہے یہ دونوں میں فرق کرنا چاہیے نا جی چلیے یہ ہیڈ لائن ختم کریں اس کو جی یہ میرے خیال میں یہ بالکل ہی کسی معمولی آدمی نے ہیڈ لائن قائم کی ہیں کسی بالکل ہی صحیح طالب علم بھی نہیں رکھتا اس لیے کہ امبیا کو چھوڑ کر دوسرے لوگ سگائر اور منتقب ہو سکتے ہیں اب اب دیکھیے کا صرف اتنا ذکر ہے کہ امبیا کو چھوڑ کر دوسرے لوگ سگار و قبار کے منتقبے ہو سکتے ہیں اب آگے چلیے بلکہ اس کے باوس وہ صدید صدیق, صدیق شہید اور صالح بھی ہو سکتے ہیں ہم سب لذیذ بیان کر چکے ہیں کہ گناہ توبہ استقفار صولحہ عالم و مصاحب شفاعت اور اللہ تعالیٰ کی لگن سے معاف سکتے ہیں جی قرآن کریم نے فرمایا یہ کا ترجمہ جان رہے ہیں نا کہ بے شک وہ لوگ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں ظلم و زیادتی سے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ جو ہے وہ بھر رہے ہیں اور ان قریب وہ داخل ہوں گے آگ میں جو بھی آپ کو یتیم ایسا نظر آئے تو کیا آپ نام لے کر کہیں گے کہ یہ تو جہنم میں جائے گا جی ہاں چلیے آگے وہ لوگ یتیموں کا مال لاجائز طور کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور دو میں ڈالے جائیں گے مم. پھر فرمایا اور یہ اس اللہ اور رسول ادوخل ہونا اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ناپرمانی کرے گا اور اس کی حدوں سے نکل جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ دلک میں ڈال دے گا جہاں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس کو دلت کا آداب ہوگا پھر ایشا منکم نہ کھاؤ ہاں اگر آپس کی رضامندی آنی چاہیے اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ ہو جائے تو وہ جائز ہے اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو کچھ شک نہیں کہ اللہ پر اللہ کے مہربان ہے اور جو سے تو سے ایسا کرے گا ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے اور یہ اللہ تعالیٰ آسان ہے ہاں جی جو اپنے آپ کو قطر کرے وہ اس کو جہنم میں داخل کریں گے جو کسی کا ناک مال کھائے اس کو جہنم میں داخل کریں گے چلیں اب کسی نے خود کشی کر لی ہے تو نام لے کر کہیں گے کہ یہ تو جہنم میں پہنچا نہیں جی ہاں چلیں ان کے علاوہ دیگر آیا بھی ہے پہلے ایسے جی کرتے ہیں جی جی وہ تو بیان کرتے رہیں گے بالکل وہ ویسے تو بیان کرتے رہیں گے کہ یہ ساتھ میں جو کام کیا وہ بڑا غلط ہے اور اس کام کی سزا یہ ہے اس کو ملے گی کہ نہیں ملے گی یہ نہیں ویسے بتائیں گے کہ اس نے بڑا غلط کام کیا بلکہ ایسے موقع پہ محلے کی مسجد میں خطبہ دے دینا بھی مناسب ہے جب کوئی خودکشی کرتا ہے تو ایسے موقع پہ خطبہ دینا چاہیے اور یہ پڑھنی چاہیے حدیثیں پڑھنی چاہیے لوگوں کو ڈرائیں یہ نہیں کہ آپ اس موقع پہ یہ خطبہ ارشاد فرمائیں جی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ بخشا جائے گا وہ یہ موقع نہیں یہ بیان کرنے کا یہ موقع ہے وعید بیان کرنے کا لیکن نام لے کر اس کا آپ نہیں کریں گے ویسے آخر میں برتیہ کہیں گے البتہ یہ بھائی جو فوت ہو گیا ہے ہم دعا کرتے ہیں اللہ اس کو معاف کر لیکن جرم اس سے بہت بڑا کیا ہے ایسا جرم کیا جو جہنم کی آگ میں لے جانے والا ہے <سؤال> أو, اس کے لیے بھی لیکن وہ یہ موقع نہیں ہے کہ آپ مونے وہاں پہ شروع ہو جائیں یہ موقع نہیں ہے عید یہ کہ وہاں پہ لوگ اس کو یہ اتفاق کر رہے ہوں کہ یہ تو پکا جنمی ہے پھر آپ مونے بیان کریں گے تب مونے بیان کریں گے جی مزمان جی توبہ کلاوہ اور بھی منانی ہے نا ہمارے یعنی حکم مہیا نہیں لگائیں گے جی حکم لگائیں گے لیکن حکم مطلب بھی بتائیں گے جی عام طور پر پہ ذہنی توازن کھولنے کے بعد لوگ کرتے ہیں تو وہ سب سے بڑا موانی ہو جاتا ہے اللہ عالم یہ تو ایسا نہیں کہ ذہنی توازن کھولے ہیں بہت سارے لوگ دیکھا گیا اللہ کے حوالے بے صبری ہوتی ہے شیخ بے صبری ہوتی ہے اور کچھ نہیں ہے جی اور اصل میں معاشرے میں یہ بتانے کی ضرورت ہے ایسے لوگوں کو نوجوانوں کو ایسے دبا دینے کی ضرورت ہے کہ ان سے پہلے تو یہ پوچھا جائے کہ یہ کون گارنٹی دے گا کہ دنیا کے مسائل سے آپ کی جان چھوٹے گی تو آگے آپ کے لیے جنت تیار ہے آپ کیوں یہ جی سمجھتے ہیں کہ آپ مشکلات سے بچ کے شاید کہیں آرامدہ جگہ پہ جا رہے ہیں آگے دیکھیں آگے کیا ہونے والا ہے جی, جی. ہاں تو امید ہے امید ہے امید کر سکتے ہیں اللہ یہ کہ وہ موت کے فرص پہنچ جائیں تو پھر وہ جی ہاں چلیں اللہ تعالیٰ شراب پیے یا اپنے والدین کی کرے یا زمین سے زمین کے تبدیل کرے یہ حدیث سمجھے نا شراب پینے والے پہ ملانا والدین کی نافرمانی کرنے والے پہ بھی اور زمین کے نشانات تبدیل کرنے والے پہ بھی یہ ٹریفک کے نشانات ہوں یا اپنی اپنی زمین کے نشانات ہوں تاکہ ان کا جھگڑا آپس میں ہو جائے دو آدمیوں کا یا آپ اس کی زمین پہ قبضہ کر لیں نشانات کسی بھی طریقے سے ختم کرنا آگے جی ایک حدیث میں صلی اللہ, علیہ وسلم نے رہا. اللہ تعالیٰ چوری کرنے والے چوری کرنے والے پر لانت فرمائے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ سوکھ کھانے والے کھلانے والے اس کے دونوں گواہوں اور کی دستاویز لکھنے والے پر لانت فرمائے ایک دس ہمیشہ فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرے جو زکوت ادا کرنے میں تال مٹور کرے हुँ. اور اس پر بھی جو زکات کی وصولی میں زیادہ زیادتی کرے <laughs> زکات لینے والا زکات لینے میں اگر زیادتی کرتا ہے تو اس پہ بھی لانا جیسا اسلم نے شخص روایا جس شخص نے مہینے میں کوئی بداتی آجاد کی یا کسی بدازی کو جگہ دی اس پر اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور تم لوگوں کی لانت ہو حضور ایکظم نے فرمایا جو شخص تکبر کی بنا پر اپنی چادر لٹکائے اللہ تعالیٰ روز قیامت اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا آپ کا گرامی ہے شخص کے دل میں ذرا بھی تکبر ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو میں داخل نہیں کرے گا میں فرمایا جس نے ہمیں دھوکا دیا وہ ہمیں سے نہیں یہ دھوکا دینے والی جو حسرت ہے یہ تو بالکل ہی عام ہو چکی ہے کیا خیال ہے تو اب کیا ساری امت مسلمہ سے خارج ہو گئے جی ہاں چلے گرامی ہے جس شخص نے اپنے آپ کو کسی اور شخص کی جانب اپنے والد جی کی حیثیت سے منسلک کیا اس پر جنمت حرام ہے آپ نے جس نے کسی اور شخص کا مال حاصل کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائی وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اتر ناراض ہوگا یہاں چھوٹی سی بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان احادیث کو نظر انداز کر دینا یہ سوچ کر کہ بھئی اللہ بڑا رحیم ہے یہ بھی خطرناک ہے کہ اللہ کسی بھی جگہ پکڑ بھی سکتا ہے آخر کئی لوگوں نے جہنم میں بھی تو جانا ہے نا یہ کہاں پہ آیا کہ وہ میں نہیں ہوں گا کوئی اور ہوگا ویسے تو اللہ سے اس نے ضرور رکھنا چاہیے لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھیل تماشا نہ سمجھے گناہ ہو جائے تو پھر یا اللہ تو رحمان ہے معاف کر دے لیکن گناہ کرنے سے پہلے یہ فیصلہ کر لینا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ رحمان الرحیم تو یہ یہ یعنی کہ اللہ تعالی کے غذب کو دعوت دینے کے مترادف ہے جس کا یہ بات صحیح ہے جب تک ہم زندہ رہے موت سے پہلے تک ہم جو ہے اللہ کے غالب رکھے اور جو میں جانتا ہوں سلب سے وہ یہ ہے کہ غضب اور رحمت دونوں کو ایک برابر رکھیں اور جب فوت ہونے لگے تب رحمت کو غالب رکھیں میں یہ جانتا ہوں ہاں خوف ٹھیک ہے جی حدیث میں فرمایا جس شخص نے جھوٹی قسم <سلام> کھا کر کسی کے مال کو اپنے اپنے لیے مال تصور کر لیا اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اس کے لیے والد اور جنت کو کر دیا ہے ایک حدیث میں یہ سوال ہوا ہے قطع آرامی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا اور اس قسم کی دیگر رہ جن میں کسی وعید کا نکل کیا گیا ہے مگر یہ بات دکھ نہیں کہ وعید عید اور مشتمل کی بنا پر نام لے کر یہ کہا جائے چونکہ اس نے یہ کام کیا یہ کام کیا ہے اس لیے وہ اس وعد کا مزاق ہے اس لیے کہ ممکن ہے اس نے دورہ کرنی ہو کوئی ایسا کام کیا ہو جس کی بنا پر سزا سات ہو گئی ہوتی ہے یوں کہنا درست نہیں کہ پلا پلا فیل کی بنا پر تمام اہل اسلام یا پوری امت امت امت محمدیہ یا صدیقین اور صالحین ملعون ہیں اس لیے کہ اگر کسی صدیق اور شخص سے ایسا فیل شاہر ہو جائے تو کسی مالک کی بنا پر وعید اسے ٹل سکتی ہے وعید اس سے دل سکتی ہے حالانکہ وعید کا سبب موجود ہوتا ہے خلاصہ یہ کہ جو شخص اپنے اشتہار یا تکلیف یا کسی اور وجہ سے ان امور کا مباحثہ پہلے والا شخص یوں کہنا بھی درست نہیں کہ فنا فعل کی بنا پر تمام اہل اسلام یا پوری امت محمدیہ یا اس امت کے صدیقین اور صالحین ملعون ہیں اس لیے کہ اگر کسی صدیق اور صالح شخص سے ایسا فعل صادق ہو جائے تو کسی معنی کی بنا پر وعید اس سے ٹل سکتی ہے حالانکہ وہ وعید کا سبب موجود ہوتا ہے آ, سبب موجود ہے تو وعید کیسے ٹل سکتی ہے کی کی ہاں؟ مانے کی بنا پر سبب موجود ہے یعنی کہ اس نے یتیم کا مال رسنگ کھایا ہے اب سبب پایا جا رہا ہے کہ اس کو جہنم کی آگ میں داخل کیا جائے لیکن موانی بھی ساتھ موجود ہیں اس کی وجہ سے وہ اس کی سزا چل سکتی ہے روزِ قیامت آمد جی جی خلاصہ یہ کہ دوشست اپنے اشتہار تخلیق یا کسی اور وجہ سے ملک کو مباح سمجھ کر انجام دیتا ہے اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا شمار ان سے کے زمروں میں ہوتا ہے جو کسی معنی کی بنا پر اس وعد کے مزید نہیں ٹھہرتے بالکل اسی طرح جس طرح کسی شخص سے اس لیے ٹل جاتی ہے کہ اس نے توبہ کر لی یا مٹانے والے اعمال سولیا انجام دیے غلط انداز فکر خوب جان لینا چاہیے کہ مندر جالا مسلک اعتدار پر رہنا ضروری ہے اگر اس کو نظر انداز کر دیا جائے تو مندر جیل دو انداز دو انداز نہ خطرناک ہیں اب تک جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ہم نے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو آپ اس واحد کو اہمیت دیں اور اس واحد سے بچیں اور احادیث پہ آپ عمل کریں احادیث کی آپ اتباع کریں اور ان کی تبلیغ کریں اور دوسری طرف جن سے غلطیاں ہوئی ہیں ان پہ فتویٰ لگانے سے گریز کریں اب بتانا چاہتے ہیں کہ لیکن دو گروہ ہیں جو راہ اعتدال سے ہٹ گئے جنہوں نے غلط انداز اختیار کیا جی نمبر ایک نمبر ایک ایک انداز, فکر, ایک انداز فکر یہ ہے کہ جو شخص, شخص بھی ان امور کا مرتخب ہوگا وہ وعید کا مزدا ہوگا हुँ. اس لیے کہ وہ عید پر مشتمل مصوص پر, مصوص پر عمل صورت ممکن ہے ہاں جی یہ کہتے ہیں کہ جس نے یتیم کا مال کھایا ہے وہ اب جہنم میں جائے گا یہ کہ توبہ کر لے توبہ نہیں کرتا بس وہ پکا جہنمی ہے کیونکہ حدیث میں آ گیا بات کرتا ہوں جی یہ خواند و متحدہ کے قول سے بھی طبیعت تر ہے جو گناہوں کے ارتقاب کو خف قرار دیتے ہیں دین اسلام کے اصول و ضوابط کی روشنی میں اس کے ہونا وعدے ہے مگر اس کے دلائل زراہین یہاں بیان نہیں کیے جا نمبر نمبر دو دوسرا طرح کا فکر یہ ہے کہ حادث نویہ کو قول و عمل یہ سمجھتے ہوئے ترک کر دیا جائے کہ ان پر عمل کرنے سے ان لوگوں کی تردید لازم آتی ہے جو ان کے مخالف ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ احادیث کو ترک کر کے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے اور انہیں میں شمار ہونے لگتا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ اور و سلام کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور دربشوں کو خدا بنا لیا ہاں یہاں پہ تھوڑا سا لکھیے دوسرا طرز فکر یہ ہے کہ احادیث کو و کوملن یہ سمجھے ہوئے ترک کر دیا جائے کہ ان پر عمل کرنے سے ان لوگوں پہ تان ان لوگوں پہ تان لازم آتا ہے ہاں کی تردید ترضی... ترضید... یہ مٹا دیں ان لوگوں پہ تان لازم آتا ہے جنہوں نے ان کی خلاف ورزی کی ہے ان کہ شخصیات کا محبت میں کرتے ہوئے احادیث کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے جنہوں نے ان کی جنہوں نے ان کی ان احادیث کی ان کی خلاف ورزی کی ہے ان کو دین میں رکھ کے کہا جائے کہ یہ سب احادیث ایسی ہیں بس یہ ویسے ہی ابھی اس نے بیان کر دی تھی ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جی نتیجہ یہ ہے کہ احادیث کو تر کر کے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے اور ان اہل کتاب میں شمار ہونے لگتا ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ آگے نہیں نہیں یہ غلط ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے عالموں درویشوں اور عیسائی علیہ السلام کو رب بنا دیا تھا عیسائی اسلام کا نمبر آگے آتا ہے جی اللہ تعالیٰ کو عیسا علیہ السلام کو چھوڑ کر نہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے عالموں درویشوں اور علیہ السلام کو رب بنا دیا تھا جی آیت میں تو جو جس آیت کا تصورہ ہو رہا ہے مطلب جی ہاں وہاں پہ صرف ارباب پڑھیے پڑھیے ذرا ارباب دون اللہ ذکر نہیں آیا دیکھیے ارباب اللہ ہی زبر آ ہے عث اسلام کا تعلق اللہ سے ایک لفظ سے نہیں ہے احبار رحبان کے تعلق سے ہے جیسے کتاب نے اور دروشوں کی عبادت نہیں کی تھی نے جی جی تھوڑا سا باز ہونا چاہیے اخبار مریم کیا آپ نے کیا فرمایا میں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے اپنے درویشوں کو مولویوں کو اور عیسائی علیہ السلام کو رب بنا دیا تھا اللہ کے علاوہ یعنی کہ عیسا علیہ السلام کا تعلق احبار اور رحبان سے ہے اللہ تعالیٰ سے نہیں ہے یہاں پہ کیا علیہ السلام کی تعداد ٹھیک ہے نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ عیسائی تو ٹھیک ہے ہاں عیسائی علیہ السلام کو ویسے رب بنا دیا تھا انہوں نے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ نہیں بیان کیا کہ کس چیز کس طرح رب بنایا اس حتمی فی الحال یہ آ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی موریوں کو اپنے درویشوں کو عیسا علیہ السلام کو رب بنا دیا تھا عیسا علیہ السلام کو رب بنایا مثلا اللہ تعالیٰ کا بیٹا بھی قرار دیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ معبود بھی قرار دیا یعنی شیر کی بات کو یعنی سمجھے غلط نہیں ہے ابھی لیکن ایک یعنی اس کے ساتھ مزید دیکھ لیجیے کہ یعنی تقزو احبار اور بابا مندولہ ٹھیک ہے تاکہ ول مسیح بن مریم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان کے ساتھ اٹیچ کیا ہے کہ انہوں نے عیسی بن مریم علیہ السلام کو جو ہے وہ تو اللہ کے نبی ہیں نا جی جی ہاں جی تو وہ تو حلال و حرام میں اللہ کی مخالفت نہیں کر پائے گا لیکن اس کے ساتھ اس لیے ملالیہ توحید الوحیت کے لیے تو یہاں انہوں نے یعنی اخبار و رحبان کو تو رب بنایا ہے لیکن عیسا علیہ السلام کو انہوں نے الہ بنا لیا معبود بنا لیا میں یہ سمجھتا ہوں نہیں شیخ گزارش یہ ہے کہ تینوں کو انہوں نے رب بنایا ہے اور عیسیٰ علیہ اسلام کو رب بنانے کے ساتھ ساتھ کیونکہ رب ہیں تو معبود بھی بنایا ساتھ پہلے ان کو رب بنایا ہے پھر معبود بنایا ہے ربوبیت کی وجہ سے ان کو معبود بنایا ہے کہ کیونکہ یہ ایک ایسی شخصیت ہیں تو دوسروں سے مختلف پیدا ہوئے تو یہ اللہ کے یا بیٹے ہیں یا اللہ کی طرح کے اختیارات ہیں ان کے پاس تو اس لیے یہ بھی عبادت کے حقدار ہیں عبادت کے کی حقدار کیوں کیونکہ یہ رب ہیں یہ مکہ کے بھی تو اسی لیے جب وہ بن حاتم آئے تھے تو انہوں نے کیا سوال کیا تھا نبی شام سے انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے موریوں اور درویشوں کو کیسے انہوں نے رب بنایا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جو حلال کرتے تھے تم ہلال سمجھتے تھے جو حرام کرتے تھے تم اسے حرام سمتے تھے تو ان کی یہ ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ حضرت عدی کے لیے واضح تھا ان کے بارے میں سوال نہیں کیا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے سوال نہیں کیا ان کا معاملہ واضح تھا کہ ان کو واقعی انہوں نے رب بھی بنایا اور پھر عبادت بھی کرتے تھے اور ارباب اور یہ اخبار اور رحبان کا مسئلہ جو تھا اس میں ان کو تردد تھا تو اس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تو عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بھی بنایا ہے رب بھی بنایا تردد تو یعنی ترد تھا کہ باپ یعنی علما اور رحبان کو جو ہے کیسے ان کی عبادت کرتے ہیں ہم نہیں عبادت کرتے ہیں تو یعنی یعنی جو تلد تھا وہ تھا اس میں یعنی رب جمانہ جی جی یہی کیا میں نے جی بالکل میں جی تو یہ حرام کر دینا نہیں یہ تو اللہ کے صلی اللہ وسلم نے واضح کیا نا جی ٹھیک ہے تو حضرت عتی بن حاطر رضی اللہ عنہوں کے لیے یہ بات واضح تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے لیکن اپنے درویشوں علماء کی عبادت کیسے کرتے تھے ٹھیک ہے ان کی عبادت کیسے کرتے تھے تو پھر وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارباب والا جو مانا ہے یعنی ربوبلیت کا الوہیت کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے وہ آپ نے بیان فرمایا مگر نہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ان علامہ کے ساتھ جوڑ دینا رحبان کے ساتھ جوڑ دینا یعنی ارباب کے معنی میں یہ میں تھوڑا سا جانیں گے یعنی یعنی ارباب کے ربوبیت کے معنی کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو جوڑ دینا ٹھیک ہے عیساریہ السلام کو جوڑ دینا ان کے ساتھ تو اب اب عدیل علی اللہ انہوں نے نہیں جوڑا جیسے شیخ نے فرمایا ہے عدیل علی اللہ انہوں نے عیسا علیہ السلام کو ہی ان کے ساتھ جوڑا ٹھیک ہے تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ عدیل رضی اللہ عنہ کے سامنے عبادت کا معنی مانا علیہ السلام کی عبادت کا مانا تو واضح تھا لیکن اخبار الرحبان کی عبادت کا معنی کیا تھا ہاں جی تو یہاں جو ارباب ہیں رب بنانا وہ علماء کے حوالے سے ہے علیہ السلام کے حوالے سے نہیں ہے کتاب میں عربی میں جو عبادت لکھی ہے اس کا کیا تجمہ بنتا ہے شاید جو کس کا تجمہ اس کا جو اردو میں ترجمہ انہوں نے کیا ہے مترجم نے ہاں جی تو عبارت کیا ہے اور اس کا ترجمہ آپ وہی وہ تو پاک کی آیت ہے وہ تو ایت ہے وہ تو کوئی ایسے اسکال نہیں ہے وہ کا ترجمہ یہاں پہ دکھا ہوا ہے ہاں یہ ایت کی ترجمہ ہے جی بس انہوں نے یہ کیا تھا کہ ترجمہ کرنے والی یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دیا تو یہ غلط تھا نیچے میں بھی جی جی جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی جی اہل کتاب نے علماء اور دروشوں کی عبادت نہیں کی تھی بخلا فضیم ہوا یہ کہ علماء نے جب حرام اشیاء کو ان کے لیے حلال ہرایا تو اہل کتاب نے ان کی پیروی کی اور جب علماء نے ان کے لیے حلال کو حرام غرار دیا تو وہ ان کی داد کرنے لگے اس تحریل و تحلیم کا تفریح یہ ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ایسی باتوں میں دوسروں کی ہے جن اللہ تعالیٰ کی لازم آتی ہے یہ خرابی عاقبت اور عزیز نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سازن کی فرماری فرو مرداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہے ان کی بھی پہلے بھی, پہلے بھی کرو اور اگر کسی بات پر تم میں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز یاقت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول سازن کی حکم کی طرف رجوع کرو یہ بہت ہی اچھی بات ہے اور اس کا انتیجہ بھی اچھا ہے یہ امر پیش نظر رہے کہ علماء کے یہاں مسائل میں مسائل میں م... اختلاف پایا جاتا ہے ہر حدیث جس میں کسی شدت کا ذکر کیا گیا ہو اور کسی عالم نے بنابر شدت سے اس کے بنابر شدت بنابر شدت سے اس کی سی شدت اس کی مخالفت کی ہو اس عالم نے یا تو اس حدیث میں مذکور اور مزکور شدت کو نظر انداز کر دیا یا سرے سے اس حدیث کے مطابق عمل کیا ہی نہیں ظاہر, ظاہر کہ اس سے کفر اور دین سے خارج ہونا لازم آتا ہے نیز یہ کہ یہ بات اگر سابق الکر سہر انگاری سے بڑھ, بڑھ کر نہیں تو کسی طرح اس سے کم بھی نہیں پوری شریر کی پہلو لازم ہے مذکورہ بالا بیانات اس حقیقت کی عہدہ داری کرتے ہیں کہ ہمیں تمام, ہمیں تمام کتاب اللہ پر بیان لانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ناظر کی نظر کردہ جملہ احکامات کی داعت کرنے چاہیے ہمیں یہ زیر نہیں دیتا کہ کتاب الہی کے ایک حصے پر ایمان لائیں اور دوسرے کا انکار کرے اللہ تقیاض بات احادیث رویہ کو مانے اور بات سے محض اس لیے نفرت کریں کہ وہ ہماری نفسیات ہماری نفسان خواہشات سے ہم آہنگ نہیں ہیں بات احادیث کو تسلیم کرنے اور بات سے انکار کرنے کے معنی تو یہ ہے کہ ہم شراۃ المتقین کو چھوڑ کر ان گمراہ فون کی پیروی کر رہے ہیں جو غضب الہی کا حدف قرار پا چکے ہیں بارگاہ ربانی میں دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے پسندیدہ اقوال اقوال و احمال انجام دینے کی توفیق ارزانی فرمائے جن میں سب اہل اسلام کی فلاح و بہبود مضبر ہو تو خلاصہ کرام یہ ہے ابن رحمہ اللہ کا یہاں پہ کہ یہ جو دو اندازے فکر ہیں جس میں ایک میں علماء کرام کے اوپر پتوڑا لگے گا اور دوسرا یہ ہے کہ احادیث کو ترکا دیا جائے گا یہ دونوں غلط ہیں اور راہ اعتدار یہ ہے کہ احادیث پہ عمل کرنا ہے اور علماء کرام کے اوپر بتعین یا بتخصیص وعید جو ہے وہ فٹ نہیں کرنی بلکہ یہ امید رکھیں کہ شرائط نہیں تھیں تحریم پہنچی نہیں تھی اور یا یہ امید رکھیں کہ موانی کی وجہ سے ان کو معافی مل سکتی ہے توبہ سخوار ان کی ہو سکتی ہے تو ان کے اوپر اس عید کو فٹ نہ کیا جائے اور نہ یہ کہا جائے کہ ان کو انہیں عذاب ملے گا کیونکہ انہوں نے حلال کو حرام کرا دے دیا تھا یا حرام کو حلال کرا دی دیا تھا یہ دونوں یعنی کہ اندازی فکر جو ہے وہ غلط ہیں صلی اللہ تعالیٰ على نبی محمد وال